que se explica. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله طذبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهدر على الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين سيم العلماء المحدثين المفسرين المجددين الذين بذلوا أقصى جهودهم في نشر علم الدين وصرنه عن إبطال المبطلين وتأبيل الجاهلين الذين أفتوا بغير علم الدين وقان الله عن كيد القائنين آمين يا رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو على الغيب بظنين سعودف اللہ المولان اللہ الدین وسدی المتی الکریم شاہدین معذ معزز کے نام آج کی اس مختصر سی گفتگو میں جو کچھ میں عرض کروں گا اس کے پہلے آئیے ہم اور آپ اپنے آقا کی بارک ہے علیہ میں درودِ پاک کا نظرانہ باوازِ بلند پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا و شفینا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک وسلم صلی اللہ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ و علیہ و اصحابہ یا شفیعن یوم الجزا وعلیکم السلام معذہ سامعین آج کی اس مجلس بابرکت میں ہم اپنے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے یعنی ہمارے نبی اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں چھپی ہوئی باتوں کو جاننے کی طاقت و قوت اللہ نے اپنے نبی کو دی ہے جس کو علم غب نبی کہا جاتا ہے اسی عقیدے پر ان شاء اللہ عزیز آج گفتگو ہوگی قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو میں گفتگو کروں گا اس کے پہلے ایک چھوٹی سی بات سن لیں ہمارے امام امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک دلیل دے کر ایک شیر میں ہم کو سمجھا دیا کہ نبی کا علم غیب کیسا ہے دنیا نے سمندروں کی گہرائیوں کو دیکھا لیکن پوری گہرائیاں ناپ نہ سکے خلاوں میں سیٹلائٹ ڈالے لیکن ساری خلاؤں کو وہ پہچان نہ سکے چاند پر جا کر قدم رکھ دیا لیکن چاند کی زمین کو کھنگال نہ سکے یہ سب دنیا نے کر لیا لیکن آج تک کسی آنکھ نے اس دنیا میں اللہ تعالی کا دیدار نہیں کیا اور نہ ہی کوئی اس دنیا میں دیدار کر سکتا ہے اس لیے کہ حضرت موسا علیہ السلام نے جب عرض کی رب ارینی اے مولا اس دنیا میں اس آنکھ سے اپنا دیدار کرا دے تو قرآن نے مجید نے فرمایا لن ترانی اے موسا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے دنیا سب کچھ جان سکتی ہے اور علم میں بہت آگے پہنچ سکتی ہے لیکن اس دنیا میں خدا کو کیونکہ خدا غیب الغیب ہے اس کے دیدار کی تاب لوگوں کی آنکھوں میں نہیں ہے لیکن امام اہل سنت طرز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم زمین کا جاننا آسمان کا جاننا زمین کی گہرائیوں کو ناپنا سمندر کی گہرائیوں کو ناپنا آسمان کی وسعت کو سمجھنا سورج اور چاند کی بلندی کو سمجھنا یہ سب تو چھوٹی باتیں ہیں ان سب سے تو بڑی چیز ہے رب ربط کا خیب اور کوئی غائب کیا تم سے نہا ہو بھلا نہا یعنی پوسیدہ اور کوئی غائب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دروڑ <تصفح> وہ پیارے آخا ہیں کہ جن کی آنکھوں سے خدا نہیں چھپا اور رب ربط نے اپنا دیدار مستفیٰ پیارے کو ان کی آنکھوں سے کرا دیا جب خدا کا دیدار کر لیا تو خدا جو غیب الغیب ہیں اس کے دیدار کا یہ اثر مستعفی پیارے کی آنکھوں میں ہے انہوں نے کسی اور کو نہیں دیکھا ربد آلہ کو دیکھا اور جو رب کو دیکھ لیتا ہے اس کی آنکھوں سے حجابات اٹھا لیے جاتے ہیں پردے اٹھا لیے جاتے ہیں دیکھیے علم غیب مستفیٰ پر میں ارض کر رہا ہوں نبی پاک رحمت عالم کے علم کا کیا عالم ہوگا خدا کا دیدار کیا حضرت موسا علیہ السلام نے عرض کی ہے مولا رب عرنی مجھے دکھا دے مجھے دکھا دے رب تعالی نے فرمایا لن ترانی ہے موسا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے علی تقرک اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو ہو سکتا ہے کہ موسا تم مجھے دیکھ لو اے موسا تو مجھے نہیں دیکھ سکتے پھر کیا ہوا اللہ تعالی کے صفات کی ذات کی نہیں اللہ کے صفات میں اللہ کی صفات میں سے ایک صفت رحمت کی تجلی صفت جلال کی بھی نہیں صفت قہاری کی بھی نہیں صفت جباری کی بھی نہیں صفت رحمت کی ایک تجلی حضرت ابام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک تجلی صفت رحمت کی صرف ایک تجلی نہیں بلکہ ایک تجلی کا کروڑواں حصہ اللہ تعالیٰ نے تور پہاڑ پر ڈالا اور موسا علیہ السلام نے کیا دیکھا خدا کا دیدار نہیں کیا خدا کی صفت کا دیدار نہیں کیا بلکہ ایک تجلی کے کروڑویں حصے کو تور پر دیکھا موسا علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تور جل گیا جو ساتھی آئے تھے وہ خاک ہو گئے حضرت موسا علیہ السلام تور پہاڑ سے نکلے لگائیں لگائیں پاک اللہم علی سیدنا و مولانا محمدی والی واشبح و باریک وسلم صلاحیٰ علی موس علیہ السلام نے اردکی رب کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے اپنا دیدار کرا دے اپنا جلوہ دکھا دے اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں دیکھ سکتے لیکن اس طور کو دیکھو اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ لو اللہ کی ذات کی نہیں اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کی ایک تجلی کا کروڑواں حصہ کہاں پڑا تور پر موسا علیہ السلام کے ہوش ہو گئے ساتھی جتنے تھے وہ ختم ہو گئے جو بنی اسرائیل کے لوگ آئے تھے سب خاص ہو گئے پتھر کا پہاڑ تھور سرمہ بن گیا جب حضرت موسا علیہ اللہ سلام کو ہوش آیا بے ہوش ہو گئے تھے ہوش آیا آنکھیں ملتے ہوئے کھڑے ہو گئے رب تعلیٰ تیرنے کی مولا یہ بنی اسرائیل کے ستر افراد میرے ساتھ تیرا دیدار کرنے آئے تھے اب یہ لوگ تو ختم ہو چکے مر چکے جل چکے خاک ہو چکے اور میں اکیلے واپس جاؤں گا تو قوم کہے گی کہ ہمارے ساتھیوں کو لے گئے خدا کا دیدار نہیں کرا سکے تو جلا دیا وہ لوگ کیا کہیں گے تو رب اعلی کا حکم ہوا اے موسا پلٹو اور جو ستر افراد کی راک ہے اس پر نگاہ ڈال دو تم نے رب کی تجلی کا دیدار کیا ہے رب نے تمہاری آنکھ میں وہ تاثیر دے دی کہ جہاں تمہاری آنکھ کا نور پڑے گا ستر افراد زندہ ہو جائیں گے زندہ ہو گئے لیکن ساتھ میں چلے لیکن موسا علیہ السلام کا یہ عالم تھا کہ موسا علیہ السلام جس کسی کو دیکھتے اور اس کی آنکھوں سے آنکھیں مل جاتی تو آنکھوں میں اتنا نور اتنا نور اتنی روشنی اتنی روشنی کہ جو دیکھتا اس کی آنکھیں چلی جاتی یہ لوزل لگا ہے اس کی بہت زیادہ روشنی نہیں ہے لیکن زیادہ دیر تک اگر ہم اس کو دیکھیں تو آنکھیں چکا چود ہو جائے اور دوپہر کی روشنی <سؤال> میں سورج کو ہم دیکھیں تو کوئی اگر درد کرنے والا بڑا بہادر ٹکٹکی لگا کر دوپہر کے سورج کو دیکھنے کی ہمت کرے تو آئی سورج میں روشنی بہت ہے سورج میں تاپ بہت ہے ایسے ہی موسا علیہ السلام نے رب کا دیدار رب کی تجلی کا دیدار کیا تو آنکھوں میں ایسی روشنی ایسی روشنی کہ کوئی موس علیہ السلام کی آنکھ پر دیکھ نہیں سکتا تھا جو دیکھتا اس کی آخر چلی جاتی موسا علیہ السلام آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر گھر میں آئے آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے السلام علیکم حضرت سپورانے نے کہا کا مسلم یہ کیا ہے منہ کیوں چکائے ہوئے ہیں آنکھوں کو کیوں بند کیے ہوئے ہیں تو کہا نہیں نہیں تم دیکھ نہیں سکو گی میں نہیں چاہتا کہ تمہاری آنکھ چلی جائے اتنا نور ہے کہ جو کوئی آنکھ پر آنکھ ڈالتا ہے روشنی ڈالتا ہے تو اس کی آنکھ چلی جاتی کا ہو گیا آپ کی آنکھوں میں اتنی روشنی اتنا نور کہاں سے آ گیا وہ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں میں ٹور پر گیا تھا تور پر رب کی تجلی کا میں نے دیدار کیا آنکھوں میں نور آ گیا تو ان کی اہلیہ کہنے لگی کہ حضور اور کوئی بات نہیں یہ اللہ کی تجلی کو دیکھنے کا اثر ہے تو قسم اللہ رب العزت کی کہ اس سپورا کی ایک نہیں ہزار بار آنکھ چلی جائے ان آنکھوں کا ضرور دیدار کرے علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسا ہی ہے تو ایک آنکھ بند کرو اور ایک سے دیکھو کم سے کم ایک تو رہے تو انہوں نے کہا نہیں میں ان دونوں سے دیکھوں گی اور سیدنا اللہ موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے دیدار کیا لیکن نبی کی بیوی بھی کیا ہوتی ہے وہ سفورا تھی ادرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کا نور ان کی آنکھوں میں سمایا اور ایسا سمایا کہ آنکھ بھی سلامت اور روشنی بھی تیز ہے دوسرے لوگ تاپ نہیں لا سکتے تھے لیکن یہ نبی کی سوجہ ہے نبی کی بیوی ہیں حضرت موسا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں رز کی مولا کریم میرا کام تو تبلیغ کا ہے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا ہے لوگوں کو میں تیری توحید کی طرف بلاتا ہوں جب گھر سے باہر نکلوں گا لوگ مجھے دیکھیں گے اور ان کی آنکھیں جاتی رہیں گی تو کون میری بات سنے گا لوگ میرے دشمن بن جائیں گے لوگ مجھ سے دور بھاگیں گے اے ملکی اللہ میں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لوگوں کو دین کی باتیں بتانے نہیں جا پاؤں گا میں جاؤں گا ہاتھ رکھ کے تو لوگ ہنسی اڑائیں گے اے رب صدیر اس کا انتظام فرما دے تو اللہ تعالی کی طرف سے موسا علیہ السلام کی آنکھوں پر ستر ہجابات ڈال دیے گئے ایک دو نہیں ستر ہجابات ڈال دیے گئے جب سورج گرہن ہوتا ہے تو لوگ سورج کو دیکھتے ہیں آدھا سورج گرہن ہے آدھی روشنی ہے تو اس کو دیکھ نہیں پاتے ہیں کیا کرتے ہیں کالے چشمے سے دیکھتے ہیں کہ کاج کا چشمے کا اس کے کالے رنگ کا ہجاب ہوگا تو دیکھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہے علیہ السلام کی آنکھ پر ایک دو نہیں اتنے ستر ستر ہجاب ڈال دی اب جو آنکھ کو دیکھتا تھا تو اس کی روشنی نہیں جاتی تھی موسا علیہ السلام کے لیے انتظام ہو گیا جاتے تھے باہر آتے تھے کوئی دیکھتا تو کسی کی آنکھ نہیں جاتی لیکن موسا علیہ اللہ سلام کی ان آنکھوں میں یہ تاثیر تھی ستر پردے ہیں یعنی ستر چشمے لگے ہیں ایک کانچ دو کانچ لال پیلا ہرا ایسے آپ ستر لگا لیجیے کیا دکھے گا ستر حجابات ہی ہیں لیکن اس کے باوجود موسا علیہ السلام کی مقدس آنکھوں کا یہ عالم تھا کہ کالی رات میں کالی چٹان پر کالی چیونٹی کو تین میل دور سے چلتے ہوئے دیکھ لیتے کالی رات میں کالی چٹان پر کالی رات میں کالی چٹان پر کالی چیونٹی کو تین میل دور سے چلتے ہوئے علیہ السلام دیکھتے تھے کیوں اس لیے کہ رب آلہ کا نہیں اس کی صفات کا نہیں صفات کا نہیں بلکہ ایک سفت کا نہیں ایک سفت کا نہیں ایک سفت کی تجلی کے کروڑوں حصے کا دیدار دور پر کیا تو آنکھ کی روشنی کا یہ عالم کہ کالی رات میں کالی چٹان پر چالی چونٹی کو تین بیل دور سے چلتے ہوئے دیکھتے تھے یہ ان کی آنکھوں کا آلم ہے جنہوں نے ایک تدلی کے کروڑوں میں حصے کو دیکھا ہے اور ان آنکھوں کو جس نے اللہ کو عزت کو کسی حجاب سے نہیں سفارت کو نہیں देखा خدا بندی کو دیکھا ان کی آنکھوں مارے کا کیا آلم سال سرکار تاج نولیاں رب کا دیدار کیا ہے آج لوگ اسی میں پڑھے ہیں کہ نبی غیب جانتے کہ نہیں جانتے جانتے کہ نہیں جانتے ارے غیب رب دال وہ ہے جو غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب دیتا نہیں ہے غیب پر مسلط کر دیتا ہے مسلط کا معنی کیا ہوا کہ جب چاہیں جس کو چاہیں غیب بتا دیں اور جس سے چاہیں غیب کو چھپا لیں اور میرے آقا نے صرف غیب جانا ہی نہیں ہے بلکہ غلاموں کو غیب بتا بھی کیا ہے اور جو نبی کا سچا غلام ہوتا ہے اسے غیب ملتا بھی ہے تم بات کرتے ہو رسالت معاب کی تم بات کرتے ہو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے غیب میں انگلی اٹھاتے ہو ارے ہمارا تو یہ عالم ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ناگپور کی سرزمین پر کالج کے اندر جب لڑکے غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ برار سی پی कॉलेज के اور में کے ہاسٹل میں हैं برت رہے ہیں مسلم اور ہندو لڑکوں کا کھانا ایک ساتھ پکتا ہے براہمن لڑکے کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں کھائیں گے ان کو کھانا دوسرے کمروں میں کھلاؤ ان کو کھانا یہاں کھلاؤ ان کو کھانا وہاں کھلاؤ یہ سب معاملہ چل رہا ہے ایک بار اتفاق ایسا ہوا کہ کھانا نکال لیا گیا مسلمان لڑکے دوسرے کمرے میں روزانہ کی طرح کھا رہے ہیں اب غیر مسلم لڑکے آ کر تھوڑی ہی دیر میں کھانا کھانے والے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا کہ اسی عالم میں تاج الملت بدین شہ شاہ اب حضور سیدنا بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی وہاں پہنچے اور پہنچ کر ان کے اس بھگونے کا ان کے اس گنج کا ڈکن ہٹایا اور سبزی کے اندر سے ہاتھ ڈال کر ایک مری ہوئی چپکلی نکالی اور ان غیر مسلم لڑکوں کو جو ابھی بس کھانا کھانے ہی والے تھے کہ چپکلی دکھا دکھا کر یہاں سے وہاں تک پورے ڈائننگ ہال میں گھومتے جا رہے ہیں اور دکھا کر بتا رہے ہیں واہ واہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں کھاتے چپکلیاں کھاتے مسلمانوں کے ساتھ نہیں کھاتے چپکلیاں کھاتے جس دن میں تاج لویا نے یہ فرمایا اس دن سے سی پی ایم برار کے مسبخت کے اندر وہاں کے بہت خانے کے اندر یہ عالم ہوا کہ ہندو مسلم سب ایک ساتھ ایک تھالی میں ایک روٹی سے توڑ کر کھانا شروع کر دیا بتائیے تاج لویا اپنے دیار میں ہے تاج لولیا اپنی جگہ پر ہے لیکن کس نے بتایا کہ وہاں ہاسٹل ہے کس نے بتایا کہ ہاسٹل میں لڑکے ہیں کس نے بتایا کہ ہاسٹل میں لڑکوں کے ساتھ تعصب برتا جا رہا ہے کس نے بتایا کہ اس گنج کے اندر چپکلی گری ہوئی ہے اور این موقع پر کہ ابھی یہ کھانا کھانے والے ہیں نہ پہلے گئے نہ بعد میں گئے بس اب کھانا کھانے کے لیے جمع ہو گئے تھے ایسے موقع پر پہنچے یہ کیا بات ہے اللہ کے رسول کی جو غلامی کرتا ہے اللہ اسی میں رہتا ہے <تصفيق> اللہ نبی کے غلاموں کا جب یہ عالم ہے <تصفيق> جب یہ عالم ہے نبی کے غلاموں کا تو سرکار کا عالم کیا ہوگا آقا کا عالم کیا ہوگا سردار کا عالم کیا ہوگا نبی الانبیاء کا عالم کیا ہوگا سید الانبیاء کا عالم کیا ہوگا میرے پیارے آکا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب جانتے ہیں <تصفيق> جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے پہلے سنکول جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ماکان واما یقون کا علم اپنے نبی کو دیا جب اس دنیا میں نجم سے اٹھنے والی تحریک کے ماننے والے وہاں بھی دیوبندی تبلیغی جماعت اسلامی والے ماض اللہ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں <سؤال> یہ کہہ رہے تھے کہ ماض اللہ نبی کا علم تو فاض اللہ ماض اللہ جانوروں پاگلوں کی طرح ہے ایسے موقع پر ساری دنیا کے انسانوں کو نبی کی محبت کا سلیقہ اور علم زیب نبوت کی عظمت کو دکھانے والی کون سی ذات تھی ساری خام کا خاموش تھی سارے مدرسے خاموش تھے سارے علاقے خاموش تھے لیکن رب رفتہ نے اپنی عطا سے بریلی میں ایک ایسی ذات کو پیدا کیا جسے ہم اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں اٹھے اور قلم اٹھایا ان سارے کے سارے نبی کے گستاخوں کا جواب بریلی سے دے دیا اسی لیے ہم کہتے ہیں پیارے آخا رحمت عالم کیا کیا جانتے ہیں سنو حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ خوصبہ ممبر جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور جب سے مخلوق کی شروعات ہوئی تب سے لے کر جو بیان کرنا شروع کیا مخلوق کی شروعات پھر آدم علیہ السلام کی پیدائش پھر علیہ السلام کے بعد نو علیہ السلام کی پیدائش نو علیہ السلام کی قوم کی پیدائش نو علیہ السلام کی دنیا کے اندر جانوروں کی پیدائش دنیا کے اندر چوپایوں کی پیدائش دنیا کے اندر درختوں کی پیدائش ساری چیزوں کو نبی پاک نے بیان کرنا شروع کیا یہاں تک کہ سرکار ممبر پر کھڑے رہے ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا اذان ہوئی نماز پڑھائی پھر ممبر پائے عصر تک بیان کیا پھر نماز پڑھائی ممبر پر آئے مغرب تک بیان کیا پھر نماز پڑھائی ممبر پر آئے عشاء تک, تک بیان کیا اور عشاء کے بعد بھی سرکار نے بیان فرمایا فضر کی نماز سے لے کر ایشا تک ممبر پر کھڑے رہ کر رسول اللہ صلی وسلم بتاتے رہے اور کیا بتایا صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب سے مخلوق شروع ہوئی جب سے آج تک اور آج سے لے کر جب تک لوگ جنت میں جنت والے جائیں گے جہنم میں جہنم والے جائیں گے وہ سب بتاتے رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آل منا احفظہ ہم میں سب سے زیادہ جاننے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ یادداشت والا ہے سب نے سنا اور ایک بات ایسے کر دوں کہ تقریروں سے دین کا بڑا کام ہوتا ہے مقرر سے دین کا بڑا کام ہوتا ہے خطیب سے دین کا بڑا کام ہوتا ہے جی اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی تب سے لے کر آج تک اتنا بڑا کوئی خطیب نہیں ہوا کہ فضر سے خطابت دے تقریر شروع کرے اور عشاء کے بعد تک تقریر چلتی رہے بڑے بڑے مقررین کے ہم نے نام سنے لیکن آج تک ایسا خطیب ہم نے نہیں دیکھا کہ جو تقریباً سترہ گھنٹوں تک تقریر کرتا رہے سترہ گھنٹے میرے آپ نے سب بتا دیا کھڑے رہ کر بیان فرمایا اور جو ہونا تھا جو ہو چکا اور جو ہوگا سب حضور نے بتا دیا اور میرے حضور پاک احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کچھ نہیں چھپایا ہمارے بزرگوں نے فرمایا شاہ عبد الق محدس دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابن حجر اسکلانی حضرت امام جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ یہ تینوں بزرگ اپنی اپنی کتابوں میں فرماتے ہیں کہ یہ نبی پاک کا معجزہ ہے کہ سرکار رحمت العالم نے ایک دن کے اکثر حصے میں ابتدائی آفرین سے لے کر قیامت تک کے سارے حالات بتا دیے رسول اللہ نے اتنا زیادہ وقت لیا ہمارے اور آپ کے مطابق کہ سترہ گھنٹے تک تقریر فرمائی لیکن ابتدائی آفرین سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک سترہ گھنٹوں میں سارے حالات کو بتایا نہیں جا سکتا یہ اللہ تعالی نے نبی کے وقت میں پرکٹتا کی تھی کہ اس وقت میں رسول اللہ نے سارا کچھ بتا دیا اور میرے یہاں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک اور حدیث پاک ہے یہ حدیث پاک ترمیزی شریف میں ہے اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے اور ظاہر ہو کر اللہ کے رسول نے ایک ہاتھ اٹھایا اور دوسرا ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ دیکھو ما نیل کتابان آپ کے دونوں ہاتھوں میں کتابیں تھیں پوچھا اے میرے صحابہ یہ دونوں کتابیں کیا ہیں لانالمان تو منا یا رسول اللہ جب تک آپ نہ بتائیں ہمیں کیسے معلوم ہوگا یہ <تصحيح> کون سی کتاب ہے سرکار بتا دیجیے کون سی کتاب ہیں اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ سلام فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے داہنی ہاتھ میں یہ کتاب ہے اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے جنتی ہوں گے ان سارے جنتیوں کے نام ہیں کیا ہے اس کتاب میں سارے جنتوں کے نام اور صرف جنتیوں کے نام نہیں بلکہ جنتیوں کا نام ان کے باپ کے نام کے ساتھ ہے اور صرف باپ کے نام کے ساتھ نہیں بلکہ جنتیوں کے قبیلے کا نام بھی ہے یہ سید ہے کہ پٹان ہے کہ منصوری ہے کہ انصاری ہے جو بھی جس برادری سے ہے اس کے قبیلے کا نام بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے جنتی کا نام جنتی کے باپ کا نام جنتی کے قبیلے کا نام اور کیا لکھا ہوا ہے کہ کس وجہ سے وہ جنت میں جائے گا یہ لکھا ہوا ہے پھر سے کیا اور فرماتے ہیں کہ آخر میں ٹوٹل لگا دیا گیا ہے کہ اتنے لوگ جنتی ہیں اب اس ٹوٹل سے نہ ایک کم ہوگا نہ ایک زیادہ ہوگا سب لکھ دیا گیا ہے یہ جنتوں کے نام ہم نبی پاک کی رحمت سے یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارا نام بھی اس میں ہوگا یہی امید کرتے ہیں جتنے جنتی پہلے ہو چکے ان کے نام اور جو جنتی آئندہ آئیں گے ان کے بھی نام ہے جو ہو چکے ہیں وہ ماضی ہے جو آئیں گے وہ مستقبل ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی ماضی کا غلط بھی جانتے ہیں نبی مستقبل کا بھی غلط جانتے ہیں اچھا ایک بات نہیں بلکہ ہم گلاموں کی نبی کے بارگاہ میں کیا ہے کیا پیارے آقا کا کرم ہے کہ ہم سرکار کی نگاہ پاک سے دو بار گزر چکے ہیں کم از کم دو بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ اپنے چاہنے والے امتی کو چوبیس گھنٹے میں ستر بار نگاہ فرماتے ہیں ستر بار ہر ایک کو لیکن اسی عدیج پاک کی روشنی میں جو لوگ یہ کہتے ہیں ہر بات بات پر کہ حدیث بتاؤ حدیث بتاؤ ان کو حدیث بتا دیجئے کہ ترمیدی شریف کی حدیث ہے ابوداؤد میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے کنز امال میں بھی اور احادیث کی کتابوں میں کہ سرکار نے سارے جنتیوں کے نام بتا دیے ہم غلام تو وہ نبی کی بارگاہ میں وہ حیثیت رکھتے ہیں کہ سرکار کی نگاہ سے ہم دو بار گزرے دو بار کیسے گزرے کہ ایک بار تو ہمارا نام اور ایک بار ہمارے باپ کا نام اور جب باپ کا نام جنتوں میں تھا تو ان کے باپ کا نام تو ہمارا نام ایک بار پھر جب باپ کی باری آئی تو دوسری بار اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ نبی پاک کے ذہن وبارک میں علم کے اعتبار سے ہم عمر کم سے کم دو مرتبہ گزر چکے ہیں اب یہ حال ہوگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میشر میں کوئی نیکی نہیں ہے کوئی نمازیں نہیں ہے کوئی حج نہیں ہے کوئی زکاط نہیں, نہیں ہے ساری نیکیاں اس لائق نہیں کہ قبول ہوں سب تو ہم نے کی لیکن کسی پر ہمیں ناز نہیں ہے نہ طاقت پر نہ تو دو, دو اتقاء پر ہے ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مستعفی پر ہے یا رسول اللہ ہم کوئی نہیں لیکن سرکار جو دو مرتبہ جنتوں لسٹ میں ہمارا نام گزرا ہم وہی ہے سرکار شفاعت فرما دیں سرکار کرم فرما دیں تو سرکار جنتیوں کو جانتے ہیں اور ایک بات اور ہے کہ یہ کیوں جنتی ہے وہ بھی جانتے ہیں سر کبھی کبھی کوئی غلام جنتی ہوگا تو صرف اس بنیاد پر جنتی ہوگا کہ کوئی عمل اللہ نے اس کا قبول کر لیا اور اللہ تعالی ایسا بندہ نواز ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر بندوں کو معاف کر دیتا ہے اور وہ جب پکڑ پر آئے ان نبط سورو اللہ رب العزت کی پکڑ سے بچو اور دعا کرتے رہو کہ مولا ہمیں نہ پکڑ بس ویسے ہی معاف کر دے کسی لائق نہیں ہے بس معاف کر دے بس معاف کر دے یہ رب کی بار گاہ میں لیکن اگر بربالا پکڑ پر آئے تو پھر جس گناہ کو بہت چھوٹا سمجھ کر کرتے چلے جا رہا تھا اسی گناہ پر پکڑ ہو جائے گی مولا کریم ہمیں مو فرمائے اے مالک مولا جب اللہ تعالی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہمارے پاس کون سی نیکی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی نیکی ایک ہوئی اور جنتی ہو گیا ہمارے اسی ناگپور کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں اسی ناگپور میں لوہار پورے میں ایک ڈرائیور صاحب رہتے تھے ٹرک کے ڈرائیور ان کے گھر کے دو چار گھر چھوڑ کر ابھی ابھی انتقال ہوا حاجی شمس الدین صاحب سید عظیم صاحب کے والد انہوں نے سنایا اور بہت پہلے جس وقت انہوں نے سنایا تھا حضرت مفتی غلام محمد صاحب علیہ رحما بھی موجود تھے ڈرائیور صاحب کا انتقال ہوا ڈرائیور کوئی بہت نیک آدمی نہیں تھے بہت سی مرتبہ گاڑی پیسے آئے جمع میں کبھی وقت گزر گیا سوئے پڑے ہیں ایسا بھی کبھی ہو گیا تھا نہیں مطلب بہت نیک آدمی تو نہیں تھے اللہ تعالی ہمیں جمعہ کا احترام کی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے بھائیوں جمعہ کی نماز بہت معقد فرض ہے اور کسی بھی حال میں کیسا بھی کام آ جائے جمعہ کبھی مت ترک مرد پر مسجد میں جا کر جمعہ ادا کرنا فرض ہے اور پنج وقتہ فرض نمازوں سے زیادہ اس کی سخت تاکید ہے مولا کریم ہماری خطاؤں کو معاف کرے اور ہمیں نمازوں کی پابندی کے فرمائے <تصفح> انتقال ہوا ہم لوگ دفن کر کے آئے عشاء کی نماز کے بعد تدفین تھی لیکن مجھے بڑا قلق تھا کہ بہت زیادہ عمر تو نہیں تھی انتقال ہو گیا ان کے گھر کا کیا ہوگا یہ ہوگا اسی دھن میں جو ہے میں سویا لیکن سویا تو سو کر میں نے دیکھا میرے ذہن میں میرے دماغ میں یہ بات تھی بار بار ان کے انتقال کی جیسی خبر سنی کہ اللہ اس کا کیا ہوگا یہ اتنا برا آدمی تھا کبھی نماز کی طرف دھیان نہیں ایسا تھا ویسا تھا فلا تھا یہ تھا سوچتے رہتا تھا بہت الگ تھا میرے دل میں اللہ کیا ہوگا اس کو معاف کر دے اللہ کیا ہوگا اس کا اس کو معاف کر دے لیکن میں نے اسی دھن میں جب سویا تو دیکھا کہ وہ بہت خوشحال ہے بہت اچھی حالت میں ہے بہترین خوشبو کے عالم میں ہے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ ایسے کپڑے میں نے دیکھے بھی نہیں ایسے چہرے پر نور ہے کہ اتنا نور والا آدمی میں نے دیکھا نہیں میں نے اس سے پوچھا کہ غالب ان کا نام ابراہیم تھا ارے ابراہیم ڈرائیور یہ کیا رہ میں تو بہت سوچ رہا تھا بہت گمگین تھا تمہارے لیے اور تم کو اتنی اچھی حالت میں میں دیکھ رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ یقیناً میں کنہ کار تھا خطا کار تھا گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا کسی لائق نہیں تھا لیکن میرے رب کریم نے مجھے ایک نیکی کی وجہ سے معاف کر دیا بس ایک نیکی تھی کہ مجھے معاف کر دیا وہ اللہ تعالی ہے اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے اور کیسے بہانہ تلاش کرتی ہے آؤہتی سے پاک سناؤ کل محتا محشر میں ایسا بھی ایک اللہ کا بندہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے گا فرشتوں کو حکم دے گا فرشتوں جہنم میں لے جاؤ گنہگار تھا اس کو کہے گا جہنم میں جا اللہ کا حکم جہنم میں جاؤ فرشتے آگے بڑھیں گے فرشتوں کے بڑھنے سے پہلے وہ گنہگار بندہ جسے جس جہنم میں جانے کا حکم ہوا وہ دوڑ دوڑ کر جہنم کی طرف جائے گا لوگ دگ رہ جائیں گے فرشتے اسے روکا رکو تو ہم ہمیں پکڑنے پہ دو ہمیں حکم ہوا کہ تمہیں پکڑ کر گسیٹ کر لے جائیں اور تم پہلے ہی دوڑے جا رہے جب اس کو فرشتے پکڑیں گے تو حضرت جبریل علیہ السلام اہل محشر کے سامنے اس سے پوچھیں گے اور سارے اہل محشر اس کی بات سنیں گے حضرت جبریل پوچھیں گے کہ جہنم کوئی بہت اچھی جگہ نہیں جہنم جلنے کی جگہ ہے جہنم میں پیپ کا عذاب ہے جہنم میں آگ کا عذاب ہے جہنم میں گرج ہے جہنم سے لوگ پناہ مانگتے ہیں اور تو جہنم کی طرف دوڑے چلے ہے کیا بات ہے تو وہ یہ کہے گا کہ دیکھو میں نے زندگی بھر رب کی نافرمانی کی تو یہ عذاب ہو رہا ہے کہ جہنم میں جانے کا حکم ہو رہا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ کم سے کم آج تو فرما باتالی کر لو کچھ فائدہ ہو جائے رب تعالا فرمائے گا کہ جاؤ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا جنت کو لے جاؤ رب رحمت خدا بانمی جوہیت رحمت خدا بہانہ می جوہ اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے کیا بات ہو گئی تم تو بڑے گنہ گار تھے ڈرائیور صاحب کیا ہوا تمہارے ساتھ کیا حالات پیدا ہوئے تو وہ کہنے لگے میں بہت گنہگار تھا میں بہت خطا کار تھا میں کسی بھی لائق نہیں تھا لیکن میرے رب کے قریب نے مجھے معاف کر دیا معاف کر دیا کیوں معاف کر دیا کیا بات تھی میرے رب کو میری ایک نیکی پسند آ گئی کون سی نیکی میں قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتا تھا جو لوگ اس میں اگر قرآن شریف نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو وہ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اپنے محلے کی مسجد کے خطیب و امام ایسے ملے کہ جو چوبیس گھنٹے تطپر ہیں آپ کے لیے تیار ہیں عشاء کی نماز کے بعد بالغاہ کا مدرسہ کھول رکھا ہے اور کتنے ہی لوگوں نے ان سے بھی قرآن مجید پڑھ لیا ہے شرم مت کرو چالیس سال کی عمر ہے تب بھی قرآن شریف اگر نہیں آتا ہے تو پڑھ لو پینتالیس سال کی عمر ہے تب بھی قرآن شریف نہیں آتا ہے پڑھ لو پینتیس سال کی عمر ہے نہیں آتا ہے پڑھ لو جنہیں وقت نہیں ملتا اور یہ کہتے کہ ہمیں وقت نہیں ملتا سنو اپنے آپ کے لیے تو وقت نکالو مولوی مولانا کے لیے نہیں بول رہا ہوں میں لوگ سمجھ گے مسجد کے لیے نکالو مولوی مولانا کے اگر کسی عالم کے لیے نکالا تب بھی سواب ملے گا مسجد کے لیے نکالا تب بھی ملے گا لیکن کم سے کم اپنے بچانے کے لیے تو نکال قرآن شریف سیکھ لو گھنٹے دو گھنٹے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ کام دھام سے فارغ ہو کر آتے ہو کھانا کھا لیا ٹہلنے کے لیے نکلتے ہو ادھر ادھر نہ جاؤ ٹہلتے ہوئے مسجد تک چلے جاؤ عشاء کی نماز کے بعد تعلیم بالغاں کے مدرسے میں بیٹھ جاؤ اور کم از کم قرآنی مجید پڑھنا سیکھ لو اگر آپ لوگ تیار ہیں اور حضرت کے پاس زیادہ لوگ ہو گئے تو ہمارے قاری صاحب قبلہ تشریف فرما ہے یہاں مدرسے میں یہاں تعلیم بالغ کا مدرسہ کھل جائے گا آپ کے لیے وہاں اور ہماری خواتین اسلام میں سے میری ماؤں میری بہنوں میں سے اگر کوئی قرآن شریف پڑھنا چاہتی ہو اور ابھی تک نہ پڑھا ہو تو مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر نو بجے تک تقریباً دو گھنٹے ہوتے ہیں ان دو گھنٹوں کے بیچ باقاعدہ یہاں پر انتظام ہے اے میری ماؤں میری بہنوں وقت نکالو اپنے تھوڑا سا وقت نکالو اللہ رب العزت کے لیے اس کی حبیب کے لیے قرآن مجید پڑھنا سیکھ لو بہت بڑی بات ہے دیکھو کتنی بڑی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے قرآن شریف نہیں پڑھنا آتا تھا تو مجھے بہت زیادہ افسوس رہتا تھا میں نہیں پڑھنا جانتا جسے افسوس ہے کہ مجھے قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور سیکھتا ہے مجھے قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا مجھے قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا مجھے قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا بڑا افسوس تھا تو میں کیا کرتا تھا کہ جہاں کہیں کسی کمرے میں گیا اور وہاں قرآن مجید پر نگاہ پڑی تو قرآن شریف پر جیسے ہی نگاہ پڑتی تو تھوڑی دیر کے لیے قرآن کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا مسجد گیا قرآن پر نگاہ پڑی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا کسی کے گھر گیا قرآن پر نگاہ پڑی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا کتاب کی دکان پہ گیا اور قرآن پر نگاہ پڑی تو تعظیم کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا قرآن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا اللہ کو اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا کہ مولا نے میرے سالے گناوں کو معاف کر دیا قربان چاہیے مولا کریم کیسی کیسی خطا پر کر کیسی, کیسی خطاؤں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور کیسی کیسی اداؤں پر معاف فرما دیتا ہے چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی رفتار اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے اور انسان اگر کھمنڈ اور تکبر میں ہو اور اپنے آپ کو بہت نیک نیک سمجھتا ہو تو پھر اس کی بڑی سی بڑی نیکی بھی ایسے ہی ہوا دیوبندیوں کے ساتھ بڑا عالم سمجھتے تھے رسول اللہ کو کیا کو دیوار کے پیچھے کی خبر وہ اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں بچا سکتے تو ہمیں کیا بچائیں گے اس طرح کی عقیدے اپنی کتابوں میں لکھے مولا کریم ساری امت مسلمہ کو ان کے ان فتنوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی اداؤں پر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اپنی نیکیوں کو سنبھال کر رکھے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا میں ارض کر رہا تھا کہ جنتی ایک نیکی کی وجہ سے جنتی ہو گیا اور کوئی کوئی جنتی ہوگا تو زندگی بھر کی نیکیوں سے کوئی کوئی تو ایسا ہے نی کہ ایک نیکی کی اور جنتی ہو گیا میدان جنگ میں ایسا بھی ہوا کہ کفار کی طرف سے کوئی نکل کر نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں اسلام لاتا ہوں آپ کا غلام بن جاتا ہوں کیا مجھے معافی ہے کیا کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھ لیا ادھر سرکار کے ہاتھ پر کلمہ پڑا ادھر تلوار نکالی اور پھر کفار سے لڑنے کے لیے نکل گئے اور وہی شہید ہو گئے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی کیونکہ شہید ہو گئے ایک روزہ نہیں رکھا کیونکہ شہید ہو گئے ان کے پاس کیا نیکی تھی بس ایک نیکی نبی کے دیدار کی اور کوئی نیکی نہیں وہ کیسے ہیں وہ ایسے صحابی ہیں وہ ایسے صحابی ہیں کہ غوط سمدانی محیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے جیسے ساؤ غوث بھی ہو جائیں تو اٹلے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا میرے پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ جنتی کتاب میں لکھا ہے کہ جنتی کا نام جنتی کے باپ کا نام جنتی کہ قبیلے کا نام اور کس وجہ سے یہ جنتی ہوگا یہ لکھا ہے تو کوئی آدمی امتی ایسا ہے کہ جو صرف ایک لمحے کی نیکی سے جنتی ہو گیا وہ بھی لکھا ہے اور کوئی آدمی ایسا ہے کہ زندگی بھر کی نیکیوں کی وجہ سے جنتی ہوگا تو اس کا بھی لکھا ہے اور کیوں ہوگا یہ بھی لکھا ہے اس نے دس سال نماز پڑھی اس لیے جنتی ہوا اس نے پچاس سال نماز پڑھی اس لیے جنتی ہوا اس نے پچاس سال روزے رکھے اس لیے جنتی ہوا تو ندی پاک پچاس سال والوں کی نمازوں کو روزوں کو حج کو زکات کو بھی جانتے ہیں دس سال والوں کی روزوں کو کو زکت کو بھی جانتے ہیں ایک لمحے والے کی نیکی کو بھی جانتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک کو اللہ رب العزت نے اپنی امت کے سارے اعمال کی خبر دے دی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جتنے امتی ہوں گے جیسے ہوں گے جس حال میں ہوں گے سب کی خبر تمہیں دے دی جاتی ہے اللہ نے اپنے محبوب کو دی ایک کتاب ہے اس میں جنتیوں کے نام ہے پھر آپ نے اس کو ہاتھ نیچے کر لیا دوسرا ہاتھ اٹھایا یہ کتاب ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کون سی کتاب ہے تو یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر جہنمیوں کے نام ہیں شروع سے ابھی تک ابھی سے قیامت تک جتنے جہنمی ہوں گے ان کے نام ان کے باپوں کے نام ان کے قبیلوں کے نام اور کیوں وہ جہنمی ہوں گے یہ لکھا ہے اور اجملا بھی آخر ہیم اور ٹوٹل لگا دیا گیا ہے نہ ایک کم ہوگا نہ ایک زیادہ جہن نموں کے نام بھی سرکار کو معلوم جنتیوں کے نام بھی سرکار کو معلوم تو پتہ یہ چلا دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں یا تو وہ جنتی ہیں یا جہنمی تیسرا اور کوئی نہیں پتہ ہے کوئی جنت اور جہنم تیسری کوئی چیز تو ہے نہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ فرشتے ایک آدمی کو بھول جائیں نہ جنت میں لے جائے نہ جہنم میں چھوڑ دیں ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا نہ فرشتے بھولتے ہیں نہ فرشتوں کا ہمارا رب, رب بھولتا ہے ساری دنیا کے انسان یا تو جنتی ہوں گے یا تو جہنمی ہوں گے ایک کتاب میں سارے جنتیوں کے نام نبی پاک کو بتا دیے گئے دوسری کتاب میں سارے جہنمیوں کے نام نبی پاک کو بتا دیے گئے اب دنیا میں کوئی انسان نہیں بچا تو یہاں پر کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ گزر چکے جو لوگ تھے جو لوگ آئیں گے ان سب بہ حضور جانتے میرے پیارے آقا ان سب کو جانتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو وہ علم عطا کیا ہے اور کیسا علم عطا کیا اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کو اس بات کو جاننے کے لیے ایک واقعہ میں بتا دوں اور میں نے ایک مرتبہ ایک کتاب سے تقریباً آٹھ یا نو ایسے واقعات ڈھونڈے تھے کہ جن میں صرف اور صرف نبی کے غیب پر ایمان لا کر مسلمان ہونے والوں کا تذکرہ تھا کتنے ہی وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے نبی کا غیب دیکھا اور ایمان لے آئے بہت وہ صاحب آئے ہیں جنہوں نے سرکار کا صرف چہرہ دیکھا اور ایمان لے آئے بہت وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک کا شکل قبر کا موجودہ دیکھا اور ایمان لے آئے جس نے مطالبہ کیا تھا وہ تو نہیں لایا لیکن جو دوسرے لوگ دیکھنے والے تھے وہ لے آئے بہت سے وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ سرکار کا سرکار کو دیکھا کہ درخت ان کے لیے سلا و سلام کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں ایمان لے آئے بہت سو نے دیکھا کہ سرکار تشریف لے جا رہے ہیں پتھروں سے سلاد و سلام کی آواز آ رہی ہے ایمان لے آئے اور ایک شخص تو وہ بھی تھا کہ جس نے نبی کی قوت و طاقت کو دیکھا روکانا نام کا پہلوان سرکار نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور وہ زمین پر پوری زندگی بھر لوگوں کو پچھاڑتا رہا اور یہاں ایک لمحہ نہیں گزرا کہ سرکار اس کے سینے پر سوا سرکار کی قوت کو دیکھ کر ایمان لایا کوئی ایسا تھا کہ نبی پاک کے چہرے پاک کے نور کو دیکھ کر ایمان لایا پیارے آقا احمد عالم سے بس مسافر کیا اور مسافر کرتے ہی ایمان لے آئے کیونکہ نبی پاک کے دستے اقدس برف سے زیادہ ٹھنڈے ریشم سے زیادہ ملائم اور ایسے تھے کہ جب کوئی نبی سے مسافہ کرتا اور گھر جاتا تو اس کی ہتھیلیوں سے خوشبو آتی وہ میرے پیارے آقا کے دست اقدس ہیں آپ کو میں ایک اس سلسلے میں صحابہ کے کا طریقہ بتاؤں کہ صحابہ کرام کے گھر کی جو عورتیں تھیں وہ اپنے بچوں کو جو اس قابل ہوں کہ مسجد کا احترام کر سکیں ہیں بچے لیکن ایک دم چھوٹے بچے کے جو چلائے خوب بات چیت کرے کہیں پر بھی کھڑے ہو جائیں دوڑے بھاگے ایسے بچوں کو نہیں بھیجنا چاہیے عورتیں اپنے گھر میں ان کو نماز سکھائے گھر میں نماز پڑھائے اور جو بچے سمجھدار ہیں ان کو سمجھا کر بھیجو صحابیات کا طریقہ تھا بیٹا مسجد کے احترام کا خیال رکھنا بیٹا خاموش رہنا بیٹا جیسے لوگ نماز پڑھتے ہیں ویسے نماز پڑھنا اور یہ صحابیات کہتی تھی کہ جب تم مسجد جا رہے ہو تو نماز نبی کے پیچھے پڑھو گے نماز کے بعد اگر سرکار اپنے غلاموں سے مسافہ کرے تو مسافہ کیے بغیر متانا یہ صحابیات بچوں کو سکھا کر بیچتی بچوں کو سکھا دیتی اب بچے جاتے تو مسجد کے ادب کا بھی خیال رکھتے ماں نے سکھا کر بیشتی. یہ ماؤں کا کام ہے ماں اگر پڑھی لکھی ہوگی اسے مسجد کا احترام معلوم ہوگا تو اس کے بچوں کا بھی عالم کیا ہوگا اس بات کا خیال رکھیے رکھیں میری ماں اور بہنیں تھوڑا دین کا علم حاصل کریں دین کی طرف توجہ فرمائیں کتابیں پڑھیے عالمات سے پوچھیے کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ وہ ادارہ کہ آج صرف اور صرف ہندوستان نہیں بلکہ بیرون ممالک میں جس ادارے کا نام ہے جامعہ جباری فاطمہ یہاں کی فارغات دوسرے ممالک میں جا کر دین کا جھنڈا بلند کر کے آ چکی ہیں اور کچھ تو ایسی ہیں کہ جو ابھی بھی دوسرے ممالک میں موجود ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بلند کر رہی ہیں حضرت مولانا شاکر صاحب کی اہلیہ عطیا بازی کولمبو تک گئی اور وہاں جا کر جو ہے دین کا پرچم بلند کر کے آئی سرکار کا نام ہے پاک بھر آپ اتنی خوش نصیب عورتیں ہیں ایک ایسے ادارے کے قلیم ہیں جس ادارے کو صرف بھارت نہیں دنیا میں بہت سے ممالک میں لوگ جانتے ہیں اس لیے ان عالمات سے فیض یاب ہو جائیے مغرب کی نماز کے بعد نو بجے تک محلے کی عورتیں بڑی ہوں یا چھوٹی کالج کی لڑکیاں ہوں یا جو ہمارے مدرسے میں تو پابندی ہے کہ بغیر برکے کے آنے جانا نہیں کر سکتے لیکن دو گھنٹے کے لیے جو قرآن پڑھنے آئیں گی وہ جس طرح آ رہی ہیں ابھی آئیں ان شاء جب وہ قرآن پڑھ لیں گی تو مولا کریم انہیں بھی برقعہ اور نقاب کی توفیق عطا کرے تشریف لائیے اور اپنے گھر کی عورتوں کو مغرب کے بعد سے لے کر نو بجے تک دے دیے باقاعدہ ایک درسگاہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے عورتیں جو ہیں अपने बच्चों को भेजती थी सिक्का सिक्का करके मस्जिद जाओ मस्जिद जाओ, नबी के पीछे नमाज पढ़ो नबी के पीछे नमाज पढ़ो तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये बच्चे बेचारे घर से जाते हैं टोपी ओपी ले ली अम्मा पुष्टि कहा जा रहा नमाज पढ़ने और रास्ते में कोई मिला कंचे खेलने लग गया पतंग उड़ते हुए आया देखा पतंग को पकड़ने लग गया अभी पतंग का मामला बड़ा जोर पर चल रहा है लेकिन चाहे जितने जोर पर हो ناپور کا کجور مسلمان چودہ تاریخ کو پتنگ کے خاص دن میں ہمارے ناپور کے مسلمانوں نے نوجوانوں نے دکھا دیا قسم خدا کی ہمیں نہ پتنگ سے پیار ہے نہ منجے سے نہ ڈور سے پیار ہے نہ کھیل سے پیار ہے ناپور کے مسلمان کو اگر پیار ہے تو نبی سے پیار ہے کوئی نوجوان پتنگ کے یہ دیکھیے بچے جلوس میں نہ جائیں اس کے لیے حسن باغ میں ایک وہابڑے نے بچوں کو پتنگ کے لیے پیسے بانٹے ما صلاح رب العالمین لوگ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ کی توفیق بیٹی کی شادی کرتا ہے تو خوب گھر ان کو سجاتا ہے بیٹی کی شادی کرتا ہے تو کمکمے بھی لگاتا ہے لائٹ بھی لگاتا ہے اور بڑے بڑے لون لیتا ہے جتنے لائٹ کی ضرورت نہیں اتنی لائٹ بہبرے اور میں نے دیکھا کہ غیر مقلف نے شادی کی چالیس ہزار روپے کا صرف لون لیا اور اس میں جو الیکٹرک اس نے رات بھر کے اندر جلائی الیکٹرک کا تقریباً چودہ ہزار روپئے بل دیا اتنی لائٹ لگا دیا بے وقوف جب نبی کے لیے ہم نے لائٹ لگائی بولے تو بلے لائٹ کی کیا ضرورت یہ فضول خرچی ہے یہ بیکار کی بات ہے ایک سے کام چل جا رہا ہے، اتنے کی کیا ضرورت بے وقوف تجھے نہیں معلوم کہ ایک لائک ہو یا کروڑوں لائک ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ذرا بھی نبی کی عطا ہے خزانہ بھی نبی کی عطا ہے آہ! نبی کا دیا نبی کے نام پر جائے گا تو کم نہیں ہوگا آہ! پیارے آخا ادا کرتے ہیں وہ نبی کے نام پر جاتا ہے تو اپنے بچوں کو سکھا کر بھیجیے اور ماشاء اللہ ہم ناگپور تاجل اولیا کے غلام ہیں جی میرے تازل... تاز کا کرم ہے میرے تاج والا سمندر ہے اور کیسی عطا ہے ناگپور والوں پر کہ ہمیں فخر ہے ہم جب دوسرے شہروں میں جاتے ہیں تقریروں کے لیے پورے ہندوستان کے اندر ہر صوبے میں الحمدللہ میں گیا ہوں صرف آسام چھوٹا ہے باقی تقریبا سارے صوبے تقریبا ہوں. صرف آسام چھوٹا کہیں کم یا کہیں زیادہ ہر صوبے میں میں الحمد للہ گیا جی تو میں یاد کر رہا تھا کہ میں نے بہت بڑے بڑے شہر دیکھے بڑے بڑے علاقے دیکھے اچھے اچھے شہر دیکھے بہت سنی بسنے والے بھی دیکھے لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ان سارے شہروں میں ناگپور کی تاج لولیا کے اس شہر کی تاج لویا کے غلاموں کی خصوصیت یہ ہے کہ ناگپور کا اگر دوسرا نام کوئی دینا چاہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناگپور نیازوں کا شہر ہے کل دیکھا ہم نے تکبیر گارے رسالہ سرکار بہت کدھا باہر چھوڑ گلی گلی میں نیاز اور کیسی نیاز ماشاءاللہ اگر کوئی گننے نکلتا تو بارہ سو من سے زیادہ کل ناگپور میں نیاز بنی تھی بارہ سو من سے زیادہ محرم میں سرکار کی چھبیسویں میں اور پھر ابھی گیارہویں شریف پھر چھٹی شریف غریب نواز کی غوثی اعظم کی نیاز پر نیاز, نیاز کیوں اتنی نیاز بنتی ہے کیا نیاز بنتی ہے تو بہارو سو من دیوبندی اس کا دل دھڑکنے لگتا بہرو سو من وہ پیسے جوڑ اتنی ہے اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے اتر ہو گئے وہ پیسے جوڑنے نکلتا ہے بے وخوف تو پیسے جوڑ رہا ہے یہ ناگپور کا سنی مسلمان اللہ بادو کے نام پر پیسے نہیں دیکھتا اس لیے کہ اگر سو من بنے تو بھی نبی کی आता ہے کرو من بنے تب بھی نبی کی आता ہے ہمارا کیا ہے دینے والے آخر ہیں انہیں کے نام پر ان کے غلاموں کا اگر خرچ ہوتا ہے تو کم نہیں ہوتا جو ایک من کا دے سکتا ہے وہ کروڑوں من کمی دے سکتا ہے عورتیں جو ہے اپنے بچوں کو سکھا کر بتا کر مسجد نبوی تھی صحابیات تو بچے ہوتے ہیں ماں نے بھیجا کہاں مدر سے جا رہا ہوں اور دیکھا تو راستے میں کھیل میں لگ گیا ماں نے بھیجا کہ مسجد جا ٹوپی پہن لی مسجد نہیں گیا راستے میں کنچے کھیلا بعد میں واپس آ گیا کہاں کہتے مسجد گیا تھا تو ماں بیچاری کیا معلوم اس کو تو گھر پہ ہو تو ایسا صحابیات بھی کبھی کبھی سوچتی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کو مسجد بھیجا تھا واپس آیا مسجد گئے تھے کہاں ماں مسجد گیا تھا کا نماز پڑھی کہاں ماں نماز پڑھی کا نماز کس کے پیچھے پڑھی کہاں ماں سرکار کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں گیا تھا گیا تھا اب ماں شک کر رہی گیا ماں گیا تھا میں جب ماں نے زیادہ کوریت کرنے لگی تو بچے نے اپنا ہاتھ ماں کے ناک کی طرف بڑھا دیا اے ماں سوگ لے قدم خدا کی میں مسجد گیا تھا نبی سے مصافہ کر کے آیا ہوں میرے ہاتھوں میں خوشبو موجود ہے یہ دلیل ہوا کر وہ میرے پیارے آقا ہیں کہ جن سے اگر کوئی مسافر بھی کر لے تو ایمان لے آئے چہرے کا دیدار کرے تو ایمان لے آئے لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے صرف نبی کا غیب دیکھا اور ایمان لائے ادھر غیب دیکھا ادھر ایمان لائے بہت واقعات ہیں ایک واقعہ ضرور ذکر کروں گا صوفان ابن امیہ دنگے بدر کے بعد کی بات ہے نبی کے دشمنوں میں سے ہے مکہ کے جاہل کافروں میں سے ہے ایک اور عمیر نام کا آدمی اس کا دوست ہے دونوں کی عمر ایک ہی ہے رات میں کعبے کے قریب گئے دیوارے کعبہ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں ارے بڑا نقصان ہو گیا ہمارا کا کیا ہو گیا ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو تباہ کر دیا کیا ہو گیا اتنے لوگ ارے وہ تو صرف تین سو تیرہ اور ہم ایک ہزار اور پھر بھی کچھ نہیں ہو سکا اتنے لوگ ہمارے قیدی بھی ہیں سب مال بھی ہمارا چلا گیا کیسا ہو گیا یہ ایسی گفتگو کر رہے تھے تو اسی گفتگو کے دوران سفوان نے کہا کہ بہت جوش دکھا رہے ہوں میں بہت زیادہ تم دشمنی دکھا رہے ہو تمہاری نظر میں اس کا علاج کیا ہے کیا کریں ہم ایسا تو بار بار ہوتا رہے گا جنگ ہوگی تو محمد کے دیوانے ہم پر غالباتے رہیں گے آخر کیا کیا جائے تو عمیر نے کہا کہ بس ایک طریقہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دو ماغ اللہ ماں اللہ ان کا کام اگر تمام کر دیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا پھر کچھ نہیں ہوگا تو کہا پھر کیا دے رہی ہے کہ نہیں یار میں بہت زیادہ قرضدار ہوں اور میرے لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں اگر میں وہاں گیا اور میں مر گیا ختم ہو گیا وہاں محمد کے ساتھیوں نے مجھے ختم کر دیا تو یہ گھر میں میرے بچے تو زندگی بھر قرض میں ڈوبے رہیں گے میں چاہتا ہوں کہ محنت کر کے ان کو قرض سے چٹکارا دلا دوں پھر اس کے بعد کچھ کام کروں کہا اچھا یہی بات ہے کیا ہت ہے بہادری ہے کہاں ہے کا کہا تلوار ہے کا بہترین زہر میں بجھی ہوئی لاجواب تلوار کا سن بتا تیرا کتنا قرضہ ہے اس نے جوڑ جاڑ, جاڑ کے بتایا کہ میرا اتنا قرضہ ہے صفان نے کہا مالدار تھا کہ تیرا یہ قرضہ میں دینے کے لیے تیار ہوں بس تلوار اٹھا مدینے جا محمد کا کام تمام معذ اللہ ہا زبانی باتیں مت کر تو عمیر نے کہا کہ بھائی میں چلا تو جاؤں گا لیکن میں چلا گیا اور تھی میرا قرض میرے بعد میں نہیں دیا تو میں کیا کروں گا ابھی دے دے تو سفان کہنے لگا کہ تھی ابھی لے لیا اور نہیں گیا تو میں کیا کروں گا بھائی دونوں ہے نا تو نے سب لے لیا نہیں گیا اور یہ کہا کہ بھائی میں چلا گیا اور انہوں نے کچھ میرا کر دیا اور میرا کچھ ہو گیا تو نے نہیں دیا تو تو کہا ہاں ایسا کرتے کہ دیکھ تو بھی کعبے کو ماننے والا ہے اس وقت کے جاہل بھی کعبے کو احترام کرتے تھے میں بھی کعبے کو ماننے والا ہوں تو ابھی گھر جا اور اتنا سونا لے کر آ جتنا تو مجھے دینے کی بات کرتا ہے ہم کعبے کو کانبے کی دیوار کو گواہ بنا کر حکیم اور کعبہ کے بیچ تو گھر جائے گا تب تک میں یہاں پر مٹی ہٹاتا ہوں گڈھا بناتا ہوں تو لے کر آ یہاں ہم چھپا دیتے ہیں نہ تو نکالے گا نہ میں نکالوں گا تو کابے کا گدار میں نکالوں گا تو کعبے کا گدار بس یہ رقم یہاں رکھ دو کہ ہاں یہ ترکیب اچھی ہے دونوں کابے کے ماننے ہاں اعتبار ہو گیا ایک دوسرے پر بھروسہ ہو گیا کا جا تو اس نے زیادہ ٹائم نہیں کیا وقت نہیں کیا گھر گیا اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا کہ میں کہاں جا رہا ہوں کیا مسئلہ ہے کچھ نہیں بس اپنی تلوار اٹھائی اور اپنے کمر میں لٹکائی زہر میں بجھی ہوئی تلوار ایسی تلوار کے ایسی مضبوط اتنی وزن دار تلوار زیادہ لوگ نہیں چلا سکتے عمیر نام کا پہلوان مضبوط پہلوان جو تلوار بازی میں انتہائی ماہر جو اپنے قبیلے کے لڑکوں کو تلوار چلانا سکھاتا ہو وہ تلوار لے کر نکلا مدینہ شریف کی طرف گیا مسجد نبوبی میں سرکار تشریف فرمائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دروازے کے پاس میں ہے دروازے سے دیکھا کہ سواری پر آ رہا ہے عرض کی یارسول آ رہا ہے مکے سے امیر کا بیٹا بھی جو ہے قیدیوں میں تھا رسول اللہ امیر آ رہا ہے یا <تصحنت> رسول اللہ اس کے پاس تلوار بھی ہے اور امیر کی تلوار مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی چوکنا ہو گئے عمیر نے اپنی اونٹنی بٹھائی ऊटनी से उतरा मस्जिद नबबी के अंदर जैसे ही खत्म रखा तो सरकास लसम ने पूछा उमेर क्यों आए हो तो उमैर ने कहा मैं अपने बेटे को छुड़वाने आया हूं अच्छा तुम अपने बेटे को छुड़वाने आये हो तो तलवार क्यों लाए हो क्या रास्ते में दुश्मनों से बचने के लिए मैं तलवार ले आया क्या नहीं कुछ और बात है क नहीं यही बात है میں اپنے بیٹے کو چھڑانے آیا نہیں کچھ اور بات ہے تلوار کیوں لائے ہو کا میں تلوار اپنے آپ کو بچانے کے لیے لایا نہیں کچھ اور بات ہے سرکار فرماتے ہیں کہ عمیر میں نہ بتا دوں کہ تم نے کعبے کی دیوار کے سائے میں رات کی تنہائی میں سپمان سے کیا وعدہ کیا اور سفوان نے کیا تم سے وعدہ کیا اور پھر سرکار فرماتی اگر یقین نہ آئے تو ابھی چل جس جگہ سفوان نے اور تم نے مل کر سونا چھپایا ہے میں اپنے ہاتھوں سے نکال کر بتا دوں کہ کیوں آیا ہے کہ رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے میں نے نہ اپنی بیوی کو بتایا نہ دوستوں کو بتایا نہ اور کسی کو بتایا یہ بات تو صرف اللہ کے نبی کو معلوم ہو سکتی وہ کتنے خوش نصیب صاحبی ہیں کہ جو نبی کے غیب کو دیکھ کر ایمان لے آئے ہیں خوش نصیب ہے نبی کے غیب کو دیکھ کر ایمان لانے والے بہت صحابہ ہیں تعجب کی بات یہ ہے کہ پہلے غیب پر ایمان لا کر لوگ ایمان لائے مسلمان بنے اور آج نبی کے غیب کا انکار کر کے دین سے لوگ خارج ہو رہے ہیں نبی کو کچھ نہیں معلوم وہ ہمارے جیسے بشر وہ کیا جانے ماض اللہ ربی العالمین اسطفی اللہ من بالکل باتوں کو لہ بہت بری بات سن سنگی صحیح اللہ جیلا کے دیوانوں مسلمانوں ہم وہ ہیں کہ نبی پاک رحمت عالم کے غیب کو جانتے ہیں نبی پاک کے غیب کو مانتے ہیں اور اسی پر ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے کو غیب عطا کیا ہے جو ہو چکا وہ اور جو ہوگا وہ سب حضور جانتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو سب بتا دیا یہاں بہت احادیث کریمہ ہیں کہ جن احادیث کریمہ میں نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کے متعلق باتیں آئی ہیں بس ایک حدیث شریف میں سناؤں گا ابھی روح خوش ہو جائے گی اس کے بعد میں کچھ اعتراضات جو غیب پر یہ دیوبندی طبقہ اعتراض کرتا ہے اب تاجل اولیا کے در سے باہر نکلو اور ابھی تو اس تاج الاولیا کے علاقے میں بھی کچھ لوگ پیر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اے نوجوانوں ان تبلیغیوں ان دیوبندیوں ان غیر مقلدوں کی کوئی بات مت تسلیم کرو کیوں اس لیے کہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں بے شک وہ لاکھ نماز کا بتائے لاکھ روزے کا بتائے لاکھ حج کا بتائے پہلے نبی کے غیب کا اقرار کر پہلے نبی پاک احمد عالم کو اشرف الانبیاء مان جن لوگوں نے نبی کی گستاخی کی اشرف علی ٹھان اس کو کافر سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا خلیل احمد امبیڈ جی کو تو کافر مانتا ہے کہ نہیں مانتا جو نبی کا گستاخ ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ان کافروں کو اپنا رہنما اپنا مولوی اپنا پیشوا مانتا ہے دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھتا ہے دیوبندیوں سے نکاح پڑواتا ہے دیوبندیوں کے گھر کا کھانا کھاتا ہے دیوبندیوں کا زبیہ کھاتا ہے دیوبندیوں کی لڑکی لاتا ہے دیوبندیوں کو لڑکی دیتا ہے کتنی بری بات بہت بری بارد. بچیے مسلمانوں تاج آباز شریف میں پر نہیں مار سکتا تھا کوئی لیکن آج ہم میں اور آپ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لڑکی لانے لے جانے کا سلسلہ کر رہے ہیں اللہ تعالی محفوظ رکھے اپنے آپ کو بچاؤ یہ لڑکی آئے گی تمہیں تاج رولیات کا بازی بنائے گی لڑکی جائے گی تو جو داماد آئے گا وہ تمہیں بازی بنائے ایک صاحب سے میری کچھ پہلے بات چیت ہو رہی تھی تو وہ صاحب کہنے لگے کہ صاحب ایسا ہے کہ ہم لڑکی دے نہیں سکتے لیکن ان کی لڑکی لا سکتے ہاں ہاں وہ مسئلہ بتا رہا ہے کیا بتا رہے ہیں کہ یہ لڑکی جو ہے ان کو دے نہیں سکتے دیوبندیوں کو نہیں دے سکتے لیکن دیوبندیوں کی لڑکی لا سکتے ہمارے گھر میں آئے گی تو سننی بن جائے گی اپنے آپ پر یہ بھروسہ معذ اللہ رب العالمین بہت دیکھا ہے کہ لڑکی آتی ہے تو جب لڑکی آ تو اس کا بھائی آئے گا کہ نہیں آئے گا وہ دیوبندی بھائی آپ کا کون ہوا لڑکی لائے تو کیا ہوا سالہ ہوا نا تو سالہ دیوبندی آئے گا سالہ دیوبندی چائے پیے گا سال دیوبندی دعوت کھائے گا سالہ دیوبندی آپ کو بہکائے گا سالہ دیوبندی آپ ماحول نہیں پکڑے گا بہت بری بات اپنے آپ کو کر رکھو دیکھو نبی کا ان جبندو سے میں کیوں نفرت ہے کیوں ہم ان کو برا کہتے ہیں کیوں ان سے بچنے کی بات کرتے ہیں نہ ہماری انہوں نے کوئی جائیداد لوٹی نہ ان سے کوئی ہمارا دوسرا کوئی جھگڑا ہے بس ایک جھگڑا ہے کہ یہ نبی پاپ کی توہین کرتے ہیں اور جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے دیکھو پیارے آکار احمد عالم صلی اللہ علیہ میرے نئے پیارے آکار عالم نماز پڑھا رہے ہیں نماز میں سب سیدھی کرنی چاہیے اکثر و بیشتر امام صاحب پلٹ کر کہتے ہیں کہ اپنی سفیں سیدھی کر لیں بولتے کہ نہیں بولتے موبائل سوئچ آف کر لیں بولا جاتا ہے سفیں سیدھی بنائیے سفوں کی بڑی ہی وہ آئی ہے اہمیت آئی ہے نئے نئے اسلام قبول کرنے والے نئے قبیلے کے کچھ لوگ پانچویں سف میں اکثر سب... میں پانچویں سب کیوں بول رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر صحابہ کے سے مسجد نبوی کی چار سفیں پھر, پھر ہو جاتی اب اگر کوئی باہر سے آتا تھا تو پانچویں سب بنتی تھی یہ مدین منورہ کی مسجد نبوی کا عالم تھا تو اس لیے میں نے پانچویں سب کہا حدی شریف میں لفظ پانچویں کا ذکر نہیں یہ ہے کہ بعد میں کچھ لوگ نئے اسلام قبول کرنے والے آئے نئے قبیلے کے لوگ تو جنہیں نماز کا صحیح طریقہ معلوم نہیں تھا وہ آئے سارے صحابہ کڑے ہوئے تھے یہ لوگ بھی کھڑے ہو گئے لیکن کوئی آگے کھڑا ہوا کوئی پیچھے کھڑا ہوا جہاں جس کو جگہ ملی ویسے کھڑے ہو گئے نماز پوری ہو گئی السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ نماز پوری ہونے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمائے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم اپنی سفید ٹیڑی آڑی بناتے ہو تم کیا سمجھتے ہو کہ میں صرف سامنے دیکھا کرتا ہوں بلکہ اللہ نے مجھے وہ آخر عطا کی ہے کہ جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھا کرتا ہوں اور یہی نہیں فرمایا سرکار نے کہ نبی پاک رحمت اللہ لا اختا علیہ رکو ولا, علی ولا خشوعکم تمہارا رکو بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں اور تمہارا دل کا خوشو بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں روکو تو انسان ظاہر طور پر کرتا ہے اور نظر آتا ہے کہ روکو میں گیا رکو سے اٹھ گیا سجدے میں گیا سجدے سے واپس آ گیا یہ سمجھ میں آتا ہے لیکن خوشی اور خزو یہ دل کی کیفیت ہے یہ دل کی حالت ہے کہ انسان دل لگا کے نماز پڑھ رہا ہے یا ویسے ہی پڑھ رہا ہے یہ دل کی کیفیت ہے یہ دل کی کیفیت ظاہر نہیں ہوتی نماز پڑھنے والے کو دیکھ کر آپ بتا نہیں سکتے کہ اس کا دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے نماز میں تو کھڑا ہے لیکن وہ اپنی دکان کو دیکھ رہا ہے نماز میں تو کھڑا ہے لیکن اپنے آفس کو دیکھ رہا ہے نماز میں تو کھڑا ہے لیکن وہ اپنے گھر کو دیکھ رہا ہے نماز میں تو کڑا ہے وہ رشتے داری میں چلا گیا نماز میں تو کھڑا ہے ایک جگہ جو ہے ایک نکاح ہو رہا تھا اور اچانک جو ہے دیر ہو گئی تو عشاء کی اذان ہونے لگی دلہا بیچارا نمازی تھا تو کہا چلو پہلے نماز پڑھ لیتے دلہا بھی نماز پڑھنے کے لیے گیا تو دو چار اس کے دوست نوجوان وہ حوض پر بات چیت کر رہے تھے یہ نماز پڑھنے آ گیا ہے عشاء کی اور ابھی نکاح ہوتے ہوتے, ہوتے امام صاحب کے واپس آ گئے میں نے قبول کیا بولنے ہی والا تھا کہ ادھر آ گیا معلوم نہیں اس کا نماز میں دل لگتا کہ نہیں لگتا یہ قبول تو قبولتوں کا انتظار کر رہا تھا لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں دل میں کیا ہے ہم نہیں جانتے ارے اگر اس دلہے کے بیچارے کے دل میں ہوتا کہ میں نکاح کر لوں پہلے قبیل تو ہی کہہ لوں تو وہ آتا ہی کیوں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی بیٹھا رہتا لیکن یقین جانو ایسے بھی اللہ والے ہیں کہ آج شادی ہوئی اور فجر کی نماز ابھی نکاح ہوا ابھی رخصتی بھی ہو گئی اور فجر کی نماز وہ خود جماعت سے پڑھ نہیں رہے پڑھا رہے ایسے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے توفیل ہماری نمازوں کا قبول فرمائے نماز میں کسی کا دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے آپ کو نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم لیکن نبی پاک رحمتی عالم فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو تمہارا رکو تم پانچ سب پیچھے ہو تمہارا رکو بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں اور دل کے اندر چھپی ہوا چھپی ہوئی بات جو خوشی اور خزو ہے یہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں میں تمہارے خوشی اور خزو کو بھی جانتا ہوں اور تمہارے رکو کو بھی جانتا ہوں یہاں پر ایک بات درد سرکار رحمتی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہارا رکن اس سے پوشیدہ نہیں ہے نا میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے دیکھتا ہوں یہ فرمایا سرکار نے اگر غور کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہاں اس جملے کے بولنے کی وہ ضرورت نہیں تھی سرکار صرف اتنا فرما دیتے کہ دیکھو تم لوگ آڑی تیڑھی سب بناتے ہو سیدھی بنایا کرو مجھے معلوم ہو جاتا ہے بس اتنا لیکن میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں اس کا کیا مطلب تو سفیا کرام نے اس عدی سے پاک کا یہ مطلب بتایا کہ آگے سے مطلب حیات ظاہری میں سب دیکھ رہا ہوں اور پیچھے سے مطلب پردہ فرمانے کے بعد پوری امت کو دیکھ رہا ہوں اللہ <تصح> اللہ وہ نبی پاک رحمت عالم. اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ ابھی آپ کو آہادی کریمہ کریما کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آ ہوگی اچھی طرح کے سننیوں کا فدا ہے کہ نبی غیب نبی غیر نبی غیر ہمارے پیارے آقا غیب جانتے ہیں لیکن جب آپ کسی ادھر کے آدمی سے یہ کہیں گے کہ سرکار غیب جانتے تو شرک ہو گیا شروع ہو گیا بہت بڑی بات ہے اگر تو صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی جانتا ہی اللہ جانتا ہے بے شک جانتا ہے رب کو جانتا بھی ہے عطا بھی کرتا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اپنے محبوب کو اس نے آتا دیا جب یہ بات بڑھتی ہے تو ایسا بہت ہوا کہ مناظرہ ہوا ایک طرف دیوبندی عالم ایک طرف سنی عالم دیوبندی کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ غیب نہیں جانتے سنی کہہ رہے رسول اللہ غیب جانتے ہیں ایسا ہوا تو اس میں بہت ساری باتیں ہوں تب لاسٹ میں میں آپ کو دو چار بات اور بتا دوں تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ یہ لوگ کیوں عقیدہ خراب کرتے ہیں اور کیسا کرتے ہیں وہ حدیض سناتا ہے عقیدہ خراب ویسے ہی نہیں کرتا سیدھا سیدھا میں کر دے رہا ہوں آپ کو کہ وہ حدیث شیطان حدیث والے کو حدیث سے بہ گا قرآن کی آیت پڑھنے والے کو قرآن کی آیت سے بہ کائے گا ویپاری کو ویپار سے بہ گا انجینئر کو انجینئرنگ سے بہ گا تجارت کرنے والے کو تجارت سے بہ گا پڑھے لکھوں کو علم سے بہ گا جاہل کو جہالت سے بہ گا شیطان سب کے پیچھے لگا تو وہ کہے گا حدیث بتائے گا کیا حدیث بتائے گا کیا دیکھو رسول اللہ صدلم گجرے میں ہیں ایک صاحب ہے انہوں نے ایا دستک دی یا رسول اللہ سرکار نے اندر سے پوچھا کون انہوں نے اپنا نام بتایا اگر رسول اللہ کو معلوم ہوتا کہ ضائب جانتے تو پوچھتے ہی نہیں کون دروازہ کھول دیتے مجھے ڈھونڈ کے لائے گا ہاں ایسا ہوا نبی کے دروازے پر دستک دی اور سرکار نے اندر سے پوچھا کہ کون صحابہ نے اپنا نام بتایا نبی پاک نے دروازہ کھولا ایسا ہوا ضرور لیکن یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی نہیں جانتے یہی نا کہ سرکار نے سوال کیا کون تو یہ کیا سمجھ رہا ہے کہ نبی نہیں جانتے تھے اس لیے سوال کیا یہی سمجھ رہا ہے نا بے وقف کبھی کبھی جاننے والا بھی سوال کرتا ہے امتحان ہوتا ہے ابھی ششما امتحان سارے مدارس میں ہوا جامعہ جبائی فاطمہ میں بھی طالبات کا امتحان ہوا امتحان ہوا تو استاد اپنے شاگرد سے پوچھتا ہے دور دو جو کدھر استاد نہیں جانتا اگر نہیں جانتا ہے تو پھر کیوں پوچھا جانتے ہوئے بھی تو پوچھا جا سکتا ہے پوچھنا نہ جاننے کی دلیل نہیں انسان جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے اگر اس پر یقین نہیں آئے اگر اس پر یقین نہ آئے تو استاد کی بات میں نے بتا دی استاد کیوں پوچھ رہا ہے اپنے میرا شاگرد امتحان میں کامیاب ہو جائے اسے سکھانا ہے میرا شاگرد جان جائے ذہن تیار ہو جائے اسے معلوم ہو جائے کہ مجھے زندگی بھر کیا جواب دینا ہے اس لیے استاد اس پوچھتا ہے دو اور دو استاد پوچھتا ہے چار اور چار استاد پوچھتا ہے پانچ اور پانچ شاگرد بتاتا ہے استاد کو پتا چل جاتا ہے کہ بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا ہے عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے میرے <laughs> پیارے آکا اپنے امتیوں کو یہی تو سکھانے آئے ہیں سارے اپنے امتیوں کے استاد میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نبی پاک نے صحابی سے پوچھا کون پھر دروازہ کھولا کے قیامت تک آنے والے امتوں کو پتا چل جائے کہ اگر کوئی گھر پر آ کر دستک دروازہ کھولنے کا کیا طریقہ ہے معلوم ہو جائے پتا چل جائے کہ دروازہ کب کھولا جاتا ہے میرے آقا دکھانے آئے اور اگر یقین نہیں آئے تو پھر اب قرآن شریف کی آیت سن لو ان کا کہنا کیا ہے کہ نہیں معلوم رہتا ہے تبھی سوال کرتے ہیں علم نہیں رہتا تبھی ہی پوچھتے ہیں تو علم نہیں رہتا تبھی ہی پوچھتے, ہیں. تو, رہتا, تب ہی پوچھتے ہیں. تو قرآن پڑھا پہلے ہی پارے میں ہے وَمَا تِلْكَ يَا <مُوسَى> قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام سے پوچھا ہے موسا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے؟ رب کو معلوم کہ موسا کے ہاتھ میں کیا ہے حضرت موسا علیہ السلام کا ہے عصا ہے یہ میرا عصا ہے یہ میری لاٹھی ہے میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں میں اس سے جانوروں کو بگاتا ہوں جانوروں کو بلاتا ہوں اس میں بہت سارے میرے اور ولیہ ماری ولی فیحا ماری بوخرا بہت سارے میرے کام ہیں انہوں نے جواب دے دیا کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ اس سے یہ کیا کیا, کیا کرتے ہیں اللہ نے پوچھا مسا علیہ السلام نے جواب بھی دیا پھر اب کا حکم ہوا کہ اے موسا اس لاٹھی کو زمین پر پھینکو انہوں نے جیسے ہی زمین پر پھینکا فیضا وہ دوڑتا ہوا الہا بن گئی خدا بالا تحف موسا اسے اٹھا لو اور ڈرو مر اسے اٹھا لیا تو پھر لاٹھی بن گئی اللہ نے سوال کیا تھا اے موسا تمہارے داہنی ہاتھ میں کیا تھا کیا خدا کو نہیں معلوم معلوم ہے خدا کو لیکن موسا علیہ السلام کی نگاہ میں اپنی لاٹھی کی اہمیت سمجھ میں آ جائے اس لیے اللہ نے سوال کیا موسا نے جواب دیا امت کے حق میں دروازہ کھولنے اور بند کرنے کا طریقہ اور اس کی اہمیت سمجھ میں آ جائے اس لیے نبی نے سوال کیا وہ ڈھونڈتا ہے وہ نکالتا ہے وہ لائے گا ڈھونڈ ڈھونڈ کے یہاں تو نبی کو نہیں معلوم وہاں تو نبی کو نہیں معلوم وہاں تو نبی کو نہیں معلوم یہاں تو نبی کو نہیں معلوم, معلوم. خود ڈھونڈے گا خوب نکالے گا دن دن رات رات احادیث جانے گا کہاں ہے نہیں معلوم کہاں ہے نہیں معلوم ہاں نہیں معلوم نہیں معلوم والی حدیث لائے گا ہم کہتے ہیں سب معلوم وہ کہے گا یہ نہیں معلوم ہم کہیں گے سب معلوم گا یہ نہیں معلوم ایسا ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائے گا تو ایک تو یہ کہ دروازہ کٹکھٹا خٹ پوچھا کون اور دوسری ایک اور بہت مشہور بات بہت مشہور وہ بولتے رہتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو جو خاص طور پر ناگپور سے باہر جاتے ہیں اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر ہم راؤسی طرف جاتے ہیں اکولا طرف جاتے ہیں ادھر بھوپال کی طرف جاتے ہیں تو بس اگر کوئی مل گیا ارے بھائی تمہارے سنی علماء تمہارے بریلوی عالم تو بولتے ہیں رسول اللہ غیب جانتے ہیں غیب جانتے ہیں لیکن یہ بتاؤ کہ کیا کہ دیکھو ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مسجد سے نکلے جوتے پہننا چاہ رہے تھے تو اچانک ایک چیل آئی اس نے جوتا چونچ میں پکڑا اور اٹھا کر اوپر لے گئی اس نے جوتے کو الٹا تو اس میں سے سانپ نکلا چیل نے جوتا لا کر وہاں پر رکھ دیا اگر رسر اللہ کو غائب معلوم ہوتا تو یہ چیل کیوں نکالتی خود نبی کو معلوم ہو جاتا کہ اس کے اندر جوتے میں سانپ ہیں آپ لکڑی سے سانپ نکال لیتے اور جوتا پہن لیتے اگر وہ چیل نہیں اٹھاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جوتے میں پاؤں ڈال دیتے سانپ رسول اللہ کو کاٹ دیتا اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ کو نہیں معلوم چیل نے اٹھایا اس نے سانپ نکالا پھر جوتے کو واپس پہنچایا تب رسول اللہ کو معلوم ہوا کہ میرے جوتے کے اندر سانپ تھا یہ رسول اللہ کو علم میں غائب نہیں اگر رسول اللہ کو علم ہوتا تو سانپ میں خود جوتے کے اندر سانپ رسول اللہ خود دیکھ لیتے یہ سمجھائے گا اب بیچارہ ہمارا سیدھا ساتھا سنی مسلمان یہ نہیں بولتا کہ بھئی ہمارے عالم سے پوچھ ہاتھ پکڑو اور مولانا فیروز کے پاس لے آؤ ہاتھ پکڑو اور مولانا شاکر رضا صاحب کے پاس لے آؤ چل ان سے بات کر نہیں میں جاؤں گا وہی تو تیری نانی مرے گی وہاں کیوں نہیں آتا ہے سڑک میں بات کرتا ہے دکانوں میں بات کرتا ہے عالم دین سے کیوں نہیں بات کرتا اس نے کہہ دیا صاحب نسر اللہ کو معلوم نہیں تھا جوتے کے اندر کیا ہے اسی لیے تو جو ہے چیل نے اٹھائے بہت تعجب کی بات اور جب کسی واقعے کو کوئی سننی بیان کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ بے مقوف کا مخل تجھے علم کمی دکھ رہی ہے جس کا جیسا ذہن ہوتا ہے وہ وہی تلاش کرتا ہے ہم کو تو اس حدیث میں نبی کا علم دکھ رہا ہے اس میں ہم کو نبی کا اشتہار نظر آ رہا ہے اس لیے کہ یہ واقعہ اس لیے نہیں ہے کہ نبی کو معلوم نہیں تھا یہ واقعہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ اے صحابیوں تم دن رات نبی کی خدمت کرتے ہو تو تم یہ نہ سمجھو کہ صرف انسان ہی میرے نبی کی خدمت کرتے ہیں اللہ نے تو کو بھی نبی کی پر کر دیا ہے آرے تکبیر سارے رسالت سرکار کی آمد جس نے اد میلاد النبی سب سے و آلہ سب سے بالا و آلہ اور پرندے نے نالے نے پاک کے نبی اٹھایا ہے باقی وہ پرندہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نہ لے پا کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں یہ کون ہے پرندہ نبی کا خادم ہے نا ارے پرندے ہرنے اور ہرنے اور پرندے تو چھوڑو پتھر بھی نبی کے خادم ہیں सारी ساری دنیا کے اندر قدم ہائے پاک رسالت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں پر جگہ جگہ موجود ہیں میرے آقاط صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑوں کی چٹانوں پر چلتے تھے تو پتھر موم کی طرح ہوتا اور میں بھی یہ پاک کے قدم پاک کے نشان اپنے سینے پر لے لیتا وہ میرے نبی کا غائب دیکھو کہ سرکار رحمت عالم حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان یہ چار افراد عہد پہاڑ پر چل رہے ہیں اور جیسے ہی چل رہے ہیں تو اچانک زلزلہ آ گیا پہاڑ ہلنے لگا زلزلہ آیا پہاڑ ہلنے لگا تو پہاڑ کی بڑی بڑی چٹانیں نیچے گرے گی نا سرکار چل رہے ہیں اب وکر چل رہے ہیں عمر چل رہے ہیں عثمان چل رہے ہیں پہاڑ کی چٹانیں نیچے گرے گی تو کیا ہوگا سرکار رحمت عالم نے پہاڑ کے اوپر اپنی ایڑی ماری اور فرمایا اس پت یا ٹھہر جا اس لیے کہ تجھ پر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں ابھی تو موجود ہیں شہید تو ہوئے نہیں نبی تو معلوم ہے کہ نبی پاک ہے ابو بکری تو معلوم ہے کہ وہ صدیق ہیں اور پھر فرمایا عمر اور عثمان کے لیے کہ دو شہید ہیں جو ساتھ میں موجود ہے وہ ابھی شہید نہیں ہوئے لیکن کئی سال گزرنے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو عمر فاروق بھی شہید ہوئے حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ کون ایسے کس حالت میں دنیا سے جائے گا حضور جانتے ہیں کون کیسے دنیا سے جائے گا حضور جانتے ہیں حضرت عمر کے بارے میں پہلے تو نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم یہ یہی حدیث پاک ہے نا تو اس کو ایک میں نے غیر مقلد کی زبانی بھی سنا وہ بھی بیان کر رہا تھا تو وہ کیسے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ جا رہے تھے پہاڑ میں زلزلہ آ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہاڑوں سے مر جائیں وہ ایسا کہتا ہے ایسے بیان کرتا ہے اور جب محبت والے ایسی حدیث کو بیان کرتے ہیں تو کیسے بیان کرتے ہیں جب مولانا فیروز کی زبانی سنیں گے جب آپ علماء کے جو یہاں تشریف فرما ہیں ان لوگوں کی زبانی سنیں گے تو وہ کیسے محبت والے انداز میں بیان کریں گے کہ عہد پہاڑ پر سرکار تشریف لے گئے اہد ہلنے لگا لوگ کہتے ہیں کہ عہد میں زلزلہ آیا نہیں بلکہ عہد پہاڑ نبی سے محبت کر رہا ہے سرکار جب پہاڑ پر آئے تو عہد محبت میں جھوم اٹھا کہ آتا کے قدم میرے سیرے پر آئے اور جوش میں ڈولنے لگا تھا بہت ہم سے محبت کرتا ہے ہم بہت سے محبت کرتے ہیں یہ نبی نے فرمایا زلزلہ نہیں تھا محبت میں جھوم رہا تھا نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب چیزیں خادم ہیں نا پہاڑ خادم یہ خادم پتھر خادم ہرنے خادم درخت خادم سب خادم ہیں ٹھیک <تصفح> ہے تو یہ واقعہ اس لیے کہ پتہ چل جائے کہ کون کون نبی کا خادم ہے اس نے جوتے جوتی شریف کو اٹھایا نالے نے پاک کو اٹھایا اوپر اڑا کر لے گئی اپنے سر پر رکھ لیا اس کو الٹ دیا اس میں سے سانپ نکل گیا ٹھیک ہے واپس لا کر جتی کو وہیں مجھے ایک بات بتاؤ کہ جوتی کے اندر سانپ گسا ہوا تھا باہر سے نظر باہر سے نظر باہر سے نظر اگر باہر سے نظر آ رہا ہوتا تو سرکار کے ساتھ جو صحابہ آ رہے تھے وہ بھی تو دیکھ لیتے اور کہتے یارسول اس میں سانپ ہے باہر سے نظر باہر سے سامنے سے نظر نہیں آ رہا تھا اور پرندہ اوپر اڑتا ہے اوپر اڑتے ہوئے پرندوں کو جوتی کے اندر کا سانپ کیسے نظر آ گیا ایسے نظر آیا کہ جو پرندہ نبی کا خادم ہوتا ہے اللہ اسے دے دیتا ہے خادم کا یہ عالم ہے تو مخدوم کا کیا آلم ہوگا جب خالم کا یہ عالم ہے تو مخدوم کا کیا عالم ہوگا میرے پیارے آتا سید عالم پرندے کا تو مان لیا سرکار کا نہیں مانا لیکن پرندے کا مان لیا وہ بے ہے کہ مخدول کا مان لیتا ہے افضل کا نہیں بولتا ہے لیکن سمجھتا نہیں بول دیتا ہے لیکن سمجھتا نہیں اللہ رب الز سمجھ کی توفیق تھا پر ہم نے یہ کہا کہ میرے پیارے آنکھوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے اللہ نے سب دے دیا ماں کے پیٹ میں کیا ہے بارش کب ہوگی کون کل کیا کمائے گا یہ سب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جانتے ہیں کون کہاں مرے گا اور قیامت کب آئے گی ہاں ہم جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی یہ بھی نبی جانتے ہیں بارش کب نازل ہوگی یہ بھی رسول اللہ جانتے ہیں کون کل کیا کمائے گا یہ بھی نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اور میرے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ جو اللہ نے عطا کیا سب جانتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں تو یہ بھی جانتے کہاں یہ بھی جانتے بھی جانتے کہاں یہ بھی جانتے, ہیں یہ بھی جانتے, ہیں یہ بھی جانتے ہیں اس کو تعجب ہوتا ہے اس کا سینہ پھٹتا ہے یہ سننی ہے کہ یہ جانتے ہیں کہاں یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جانتے ہیں کہاں یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ فلسفی لوگ جو سائنٹسٹ اتنی بڑی بڑی ایجاد کر رہے ہیں یہ جانتے ہیں ہاں یہ بھی جانتے ہیں اتنی بڑی بڑی ایجاد کر رہے ہیں پلین ہاں پلین بنانا جانتے کا راکٹ ہاں راکٹ بنانا جانتے ہیں سیٹلائٹ سیٹلائٹ ہاں وہ دن رہ جاتی پھٹی یہ بھی جانتے ہیں نبی کا علم زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کی آنکھیں پھٹتی جا رہی ہیں یہ کیسے متی ہے کیسے ندی کا چاہنے والا ہے بے شک نبی پاک رحمت عالم جانتے ہیں نبی تو نبی ہے علم کے شہر کے دروازے علی مرتبہ خیبر شکن حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بات سناؤں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ سب نبی جانتے ہیں سیٹلائٹ پلین ہیلی کاپٹر سب نبی جانتے ہیں کیسے معلوم کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تقریر اور ان کے خطبے کا ایک ٹکڑا بتا دوں حضرت میں کبھی کسی اور موقع پر پوری ان کی تقریر بیان کروں گا اس تقریر کا ایک ٹکڑا حضرت علی رضی اللہ تعالی نو ایک تقریر کے دوران اپنے خادموں کو کہتے ہیں کہ تم لوگ ہمارے بارے میں زیادہ نہ سوچو میں نبی کے علم کے شہر کا دروازہ ہوں میں چاہوں تو دریاؤں کے ذریعے تمہارے گھروں میں روشنی پہنچا دوں اللہ کیا فرمایا دریاؤں کے ذریعے تمہارے گھروں میں روشنی پہنچا دوں اس وقت کے لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ شاید کرامت دکھائیں گے شاید نبی کا کوئی موجودہ علی کے ہاتھ پر ظاہر ہوگا لیکن آج کے دور کے لوگوں نے سمجھ لیا کہ انہی دریاؤں سے باندھ باندھا جاتا ہے پانی گرایا جاتا ہے جنریٹر چلایا جاتا ہے اور گھر گھر روشنی پہنچائی جاتی <تصفح> علی مرتدہ خیبر شکن چودہ سو برس پہلے جانتے تھے کہ روشنی کیسی بنتی ہے کیسے روشنی بنائی جاتی ہے یہ تو علی مرتدہ ہے یہ تو خیبر شکن ہے حیدر کرار ہے جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا میرے آقا رحمتی عالم سب جانتے بولے <تصفح> سب جانتے ہاں سب جانتے یہ بھی جانتے ہاں یہ بھی جانتے آئیے یہ بھی جانتے یہ جانتے ہیں ہاں یہ بھی جانتے ہیں ہم تو یہی بولتے سب جانتے ہیں اللہ نے سب دے دیا تو پھر وہ آخری میں شیطان کا حربا تو شیطان لاسٹ میں کیا ربال لگاتا ہے پھر تو تم نے اللہ رسول کو برابر برابر کر دیا اللہ رسول کو برابر برابر کر دیا یہ تو شرک ہو گیا جتنا علم اللہ کا اتنا رسول اللہ کا بے وقوف اللہ کے علم کی کوئی حد ہے نبی کا علم اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں اور اللہ کے علم کے مقابلے میں نبی کے علم کی حد ہے یہی بات اعلی حضرت کے زمانے میں بہت مشہور ہوئی احمد اللہ کے علم کو رسول اللہ کے علم کے برابر کر دیتے اللہ کے علم کو رسول اللہ کے علم کے برابر کر دیتے ہیں رسول اللہ کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں بہت اعتراض ہوا اعلی حضرت امام اہل سنت نے خالص اللہ خاد نامی کتاب لکھی اور اس میں امام احمد رضا جواب دیتے ہیں بڑا پیارا جواب یہ ظالم کچھ نہیں بن پڑتا ہے تو الگزام لگاتے ہیں افطرا کرتے ہیں ہم پر بھی افطرا کرتے ہیں ہم, ہم کہتے ہیں میرے تاجل اولیاء سب دیتے ہیں تو نے تاجل اولیا کو اللہ بنا دیا یہ بولتے کہ نہیں بولتے تاجل اولیاء کو خدا بنا اللہ کی عطا کے اللہ کے ولی وہ طاقت اور قوت رکھتے ہیں بگڑے ہوئے کام بناتے ہیں بے اولاد کا اولاد دیتے ہیں غریب کو پالدار بناتے ہیں مشکلوں کی مشکل کشائی فرماتے ہیں اللہ کی عطا سے اللہ انہیں وہ دیتا ہے اللہ کی طرف سے قوت ملتی تو بس فوراً ارے کون تاجل اولیا اللہ کے بندے ہیں ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ ہم ایسا تھوڑی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تاج الدین تاج الدین کے علاوہ کوئی خدا نہیں یہ کلمہ نہیں ہے ہمارا میرے تاجل اولیاء کی ہمیں کیا تعلیم ہے سنو تاجل اولیاء کی سبانے حیات میں لکھا ہے کہ ایک دیوانے تھے تاجل اولیاء کے چاہنے والے تو انہوں نے اپنے گھر پہ لکھا بسم اللہ الرحمٰن الرحیم بابا تاج الدین الحمد رب العالمین بابا تاج الدین الرحمن الرحیم بابا تاج الدین ملک یوم الدین بابا تاج الدین عیاقن الدبین بابا تاج الدین احدین سرات المصطف ہر آیات کے بعد بابا تاج الدین لکھ دیا گھر میں لکھا کتاب گھر میں دو چار چھ دن کے بعد جیسے ہمیشہ ملنے آتے تھے ایسے ہی جو چھوٹا تاجباغ ہے وہاں باؤڑی کے پاس میں سرکار تاجل علیہ تشریف فرما ہے اور یہ آ رہے تھے तो लोगों को पहले ही कहा वो आ रहा है तो लोग सब मुतवजे हो गए वो आ रहा है वो आ रहे हैं जैसे ही पास में आए हाउजी हाउ कुरान शरीफ सही लिखते कुरान शरीफ में कुछ नहीं मिलाते हाउजी हाउ घर जाते और सूर्य पातिया सही लिख कर लाते मेरे ताजुल आलिया को है جنہوں نے دین کی سچی دعوت ہماری نگاہوں کے سامنے پیش کی اور یہ بتا دیا کہ رب رقط وہ ہے جس کی ذاتوں سے بات میں کوئی شریک نہیں اور یہ اللہ کے بندے ہیں کہ جو اللہ کی عطا سے وہ کام کرتے جو تمہارے و گمان میں لے سارے تقدی سرکار تاج لو لیا تاجل, تاجل ملجین سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی ذات کو دیکھو اور اس سے دین کو اسلام کو پہچانو سرکار تج میں ایسا کر رہا تھا کہ ان کا کچھ نہیں بنتا ہے تو آخری میں بس لاسٹ میں ہی کہتے ہیں کہ اللہ کو رسول سے ملا دیا اللہ کو رسول کے برابر کر دیا رسول کو اللہ کے برابر کر دیا تو یہ بات اللہ حضرت کے سامنے جب آئی تو اللہ حضرت نے بہت دلیلوں سے سمجھایا کہ نہیں رب رب ہے خالق خالق ہے مخلوق مخلوق ہے اللہ اللہ ہے بندہ بندہ ہے معبود معبود ہے آبد عابد ہے اللہ کا علم اور نبی کا علم برابر ہم نہیں کہتے سن لو ہمارے سنؤں کا عقیدہ نہیں کہ اللہ اور رسول کا علم برابر برابر ہے اللہ کا علم کتنا رسول کا علم کتنا یہ صرف سمجھانے کے لیے ہم بتاتے ہیں یہ بھی کوئی مقابلہ نہیں اللہ کے رسول کے اللہ کے علم کے مقابلے میں رسول اللہ کے علم کی مثال یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے حقیقت میں نہیں ہے یہ صرف مثال کے طور پر ہے اللہ کا علم کروڑا کروڑ करोड़ کروڑ, کروڑ سمندر اور اس کے مقابلے میں نبی کا علم ایک कतरे کا करोड़वा हिस्सा اللہ کا علم کروڑ ہا کروڑ سمندر اور اس کے مقابلے میں نبی کا علم ایک کترے کا और यह اور یہ بھی سمجھانے کے के اللہ کے علم سے نبی کے علم کا مقابلہ کیسا اس کا علم لا محدود ہے اور اس کے مقابلے میں نبی کا علم محدود ہے لیکن سن یہ جو اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک قطرے کا کروڑواں حصہ ہے اس کو پہلے سمجھ لے ابھی ہم نے ایک کترے کا کروڑواں حصہ بول دیا تو بہت کچھ ہو گیا بہت کچھ ہو گیا ایک قطرے کا کروڑ با... کس کے اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ کروڑا کروڑ سمندر لا لامحدود سمندر اور یہ ایک قطرے کا کروڑواں حصہ لیکن یہ کروڑ حصہ کیا حیثیت رکھتا ہے کیا مقام رکھتا ہے کتنی حیثیت رکھتا ہے کتنا مرتبہ رکھتا ہے یہ سنتا لاح محفوظ میں بھی علم ہے اور سب کچھ ہے ولا ربی ولایا پلّہ کی کتابیں مبن سب کچھ لاؤ محفوظ میں تو لو محفوظ کا علم ایک جگہ جمع کرو عرش آزم کا علم ایک جگہ جمع کرو سدرت المنتہا کا علم ایک جگہ جمع کرو تمام آسمانوں کا علم ایک جگہ جمع کرو تمام انسانوں کا علم ایک جگہ جمع کرو تمام فرشتوں کا علم ایک جگہ جمع کرو زمین کے سارے لوگوں کا علم ایک جگہ جمع کرو مچھلیوں کا سمندر کا ہواؤں کا پرندوں کا درختوں کا پرندوں کا سراخوں کی چوٹیوں کا ان سب کا علم ایک جمع کرو اودین کا علم ایک جگہ آخرین کا علم ایک جگہ جنات کا علم ایک جگہ فرشتوں کا علم ایک جگہ ان سارے ابدین آخرین کا علم جمع کرو اور اس علم کے مقابلے میں نبی کا وہ جو ایک قطرے کا کرڑوں حصہ ہے اب اس کو دیکھو وہ اللہ کے مقابلے میں ایک قطرے کا کروڑا حصہ لیکن اس ایک قطرے کے کروڑوے حصوں کے سے مقابلہ کرو تو سنو رب کے علم کے مقابلے میں وہ جو ایک قطرے کا کروڑ حصہ تھا وہ کروڑہ کروڑہ کروڑہ کروڑ کرو کرو سمندر اور اس کے مقابلے میں ساری مخلوقات کا علم ایک کترے کا کروڑا حصہ ہے وہ نبی کا علم ہے بس یہ یاد رکھو کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ ایک کتروں کا کروڑوا حصہ اور یہ ساری مخلوق کے علم سے زیادہ کیوں اس لیے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی کیا تعریف کریں آپ کا علم کتنا بتائیں آپ کی ہم کتنی توصیف کریں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سداؤ کمکان حق کہ حق آپ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے بادس خدا بزرگ تو مختصر آخر میں ہم کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ساتھ ہے تو نبی کی ساتھ درور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے آلہ حضرت یہ کہہ رہے کہ یہ کہوں یہ کہوں یہ کہوں, یہ کہوں یہ کہوں یہ کہوں یہ کہوں کہتے کہتے کہتے کہتے آخر میں آتے ہیں تو یاد کرتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو ہمارے نبی کا مرتبہ ہے اللہ کے بعد اگر کسی کا علم ہے تو ہمارے نبی کا علم ہے اس لیے نبی کے متعلق ہم سننیوں کا عقیدہ ہے کہ پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے دنیا پیدا ہوئی جب سے آج تک اور قیامت تک کے سارے حالات جانتے ہیں جہاں جو ہوا جو ہو رہا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں فرشتے کیسے پیدا ہوئے حضور جانتے ہیں فرشتے کیا کر رہے ہیں حضور جانتے ہیں جنات کیسے پیدا ہوئے حضور جانتے ہیں جنات کیا کر رہے ہیں حضور جانتے ہیں میرا امتی کہاں ہے حضور جانتے ہیں کیا کر رہا ہے حضور جانتے ہیں کس حال میں ہے حضور جانتے ہیں اور کوئی فریاد امتی اگر کرے حال دار میں ممکن نہیں کہ خیرے بسر کو خبر نہ ہو کوئی امتی نبی کا حالے دار میں جب نبی کو پکارتا ہے تو نبی پاپ کو مطلع مظفرہ میں رہ کر خبر ہوتی ہے اور پیارے آقا غلاموں کی مدد کے لیے جہاں چاہتے ہیں آتے ہیں اسی لیے غلام جب بھی نبی کی یاد آتی ہے تو اپنے نبی کے تعظیم کے لیے دروت سلام پیش کرنے کے لیے تعظیم کھڑے ہو جاتے ہیں پیارے آقا رحمتی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کے مطابق اہل سنت والجماعت کا سچا اپتیتا رکھنے کی ہمیں توفیقرمائے انشاءاللہ کسی اور موقع پر علم پاک نبوت پر میں تقریر کروں گا یہ تو ایک تھوڑی سی بات ہوئی اور دو چار حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں علم غیب کی سیاستہ ہی کی اتنی حدیث ہیں صرف چھ حدیث کی جو معتبر کتابیں ہیں اتنی حدیثیں ہیں اتنی حدیثیں ہیں کہ ان پر اگر میرے جیسا کم علم آدمی تقریر کرے تو روزانہ ڈیڑھ گھنٹے کی تقریب چالیس دن تک انشاءاللہ شاء اللہ کروں گا سبحان اللہ چالیس دنوں تک ان شاء اللہ صرف علم غیب پر اور وہ بھی صرف سیاستہ کی حدیث لے کر اور دوسری حادثیت کی کتابوں بزرگوں کے اقوال کو لے ہیں تو سالوں سال گزر جائے اور علم غیب پر تقریر ختم نہ ہو مولا کریم اس کے محبوب پاک کے سطح ہمیں اپنے نبی کا دیوانہ بنائے آخر میں میں ایک بات اد کروں گا گزارش ہے آپ سے کہ جامعہ جو فاطمہ کی جانب سے اس سال ابھی ایک چھوٹا سا کیلنڈر ہم نے چھاپا ہے یہ, یہ کوئی ویپار کی نیت سے نہیں ویسے ہی بیس روپئے اس کا ہدیہ رکھا ہے تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر گھر میں کیلنڈر کی ضرورت ہو تو یہاں اسٹیج سے بیس روپئے دے کر اسے لے جائیں اور بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی یاد میں جلسہ قائم کیا اس جلسے میں دام درمے قدم سکنیں کرسی لگانے والے چٹائی بچھانے والے لائٹ لگانے والے تبرک حاضر کرنے والے اسٹیج لگانے والے اس میں مدد کرنے والے نوجوان بوڑھے بچے اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے مولا کریم تیرے حبیب پاک کی محبت میں جن دن لوگوں نے یہ قربانیاں دی ہیں اے اب کریم اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور اس دن کے جب کوئی سایہ نہ ہو سوائے تیرے محبوب اور تیرے سایہ کے اے مولا ہمیں محبوبے پاک کے اور تیرے تائے میں کل میدانِ میں میں اٹھا اے مولا کریم ہماری غلطیوں خطاؤں کو معاف فرما کر ان سوگات محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے وہ ماں لیں نہ